آیت نمبر ایک سو پچاس صورت النسا بسم اللہ رحمٰن الرحین ان البین بلّہ بے شک وہ لوگ جو کہ کفر کرتے ہیں اللہ کے ساتھ وہ اور اس کے رسولوں کے ساتھ ان کے اندر کیا خرابی پائی جاتی ہے رسولی وہ ارادہ اس بات کا رکھتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق ڈال شیطانی توحید کہ اللہ کو مانیں گے رسولوں کو نہیں مانیں گے ایک رحمانی توحید ہے کہ رسولوں کے ذریعے اللہ تک پہنچیں گے ایک شیطانی توحید ہے کہ رسولوں کو سائڈ پہ کرو یہ تو فتنہ پھیلانے آئے تھے چند لوگ جو ہیں وہ کرسچن بن گئے چند بن گئے جوز اور چند مسلمز بن گئے یہ انبیاء کے نام پہ تفریق ہوئی ہوئی ہے کوئی عیسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا ہے کوئی بھوسا علیہ السلام کا کوئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا ہے اللہ صلی اللہ یہ ان کا کلام ہے تو یہ چاہتے ہیں اللہ اور اس کے رسولوں میں فرق کرتے ہیں ایک بیماری یہ دوسری کیا وہ نکمنو بن و اور یہ دوسری بیماری بھی ان میں یہ موجود ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم بعض پر تو ایمان لائیں گے لیکن بعض کا انکار کر دیں گے جیسا کہ جوس تھے یہودی عیس علیہ السلام کو ماض اللہ بل الدینا کہتے تھے دچال کہتے تھے حرامی کہتے تھے ماض اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جادوگر کہتے تھے دو انبیاء کا انہوں نے انکار کر دیا اور صرف اپنے ہی جو ان کے بزرگان دین جو تھے سو so کالڈ وہ ان کو جو انبیاء کا بتاتے تھے ان کو وہ مانتے تھے تو یہ دوسری بھی بات وَيُرِيدُونَ بے نہ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا اور چاہتے یہ ہے کہ ان دونوں راستوں کے درمیان کیا کوئی نیا راستہ نکال دیں کوئی نیا مذہب کھڑا کر دیں جیسا کہ آج کل دنیا کے اندر ایک فتنا کھڑا ہوا ہے کہ دین اللہ بادت دین کا تصور کہ ایک ہی دین ہے جی یہ کوئی فرق نہیں ہے یہ تو انبیاء بیاہ نے آگے پھوٹ ڈالی ہے باز اللہ تفر اللہ انبیاء کو اگر نکال دیا جائے تو بھگوان کو ماننے والے بھی اللہ کو مان رہے ہیں کرشنا کو ماننے والے بھی اللہ کو مان رہے ہیں جیزس کو ماننے والے بھی اللہ کو مان رہے ہیں گاڈ کو ماننے والے بھی اللہ کو مان رہے ہیں الاون حق کا یہ ہے جناب گاڑا فتوا یہی ہے لوگ جو پکے کافر کٹر کافر ہے کٹر کافروں کی یہ نشانی ہے آ کدنا للکا فری اور ایسے کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے زلیل و خوار کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا خالی عذاب نہیں زلیل و خوار کر دینے والا عذاب تو یہ ہو گیا ان کفار کا ذکر اب سائملٹینیس کنٹراسٹ یہ قرآن کی خوبصورتی ہے کہ سائملٹینیس کنٹراسٹ جہاں بھی کافروں کا ذکر آئے گا ساتھ ہی پھر مسلمانوں کا بھی ذکر آئے گا مومنین کا اہل ایمان کا بھی ذکر آئے گا اور وہ کیا ہے المنو اور وہ لوگ جو کہ ایمان لائے ہیں ان کی کیا خوبی ہے آ منو بلا ہی ایمان لائے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ولم نہ بین من ہوم اور وہ ایمان لانے کے بعد پھر ان میں سے کسی میں بھی فرق نہیں کرتے نہ اللہ اور اس کے رسولوں میں فرق کرتے ہیں ایمان لانے کے اعتبار سے اور نہ رسولوں کے درمیان فرق کرتے ہیں کہ اس نبی کو مانیں گے اس نبی کو نہیں مانیں گے یہ دونوں قسم کے جو فرق ہیں ان سے وہ محفوظ ہو جاتے ہیں الاسو اجورہم یہی ہیں وہ لوگ جن کو انقریب اجر دیا جائے گا وکال اللہ وفور اور اور اللہ تعالی مغفرت فرمانے والا رحم فرمانے والا ہے ان تین آیات کی تفسیر میں جانے سے پہلے پہلے تین ٹرمنالوجی سمجھ لیجیے تاکہ بات سمجھنی آسان ہو جائے یہ تین اصطلاحات کیا ہیں پہلی اصطلاح ہے تفضیل بین الرسل یا عربی میں کہیں گے تفضیل بین الرسل کہ رسولوں میں ایک دوسرے پر فضیلت دینا ایک نبی کو دوسرے نبی پر فضیلت دینا تو یہ ہے حلال اور جائز اور قرآن سے ثابت ہے سرک البقرہ کی آیت نمبر جو دو سو ترپن ہے تیسرے پارے کی پہلی آیت جس پہ میں نے کم از کم بھی پچیس منٹ گفتگو کی تھی تل کر رسول فب بلنا باغ یہ رسول کہ اللہ تعالیٰ نے ان رسولوں میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی لیکن کلّی فضیلت جس پیغمبر کو حاصل ہے وہ امام کائنات سید الین والآخرین شفیع المزبین رحمت العالمین سیدنا اللہ مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و وسلم کی مبارکباد ہے باقی اس کے اندر جو دقیق بحثیں ہیں وہ میں اس میں کر چکا ہوں اور وہ ہماری جو ویب سائٹ ہے اہل سنت پاک ڈاٹ کام اس پر مطلہ نمبر چودہ کے نام سے پچیس منٹ کا آئیکن موجود ہے کہ کون سی تفصیل جائز ہے اور کون سی تفصیل ناجائز اگر کوئی شخص کسی نبی کو دوسرے نبی پر فضیلت دیتے ہوئے دوسرے نبی کی توہین کرتا ہے تو ایسی تفصیل حرام ہے تو اس میں ڈیٹیل سے گفتگو کی ہے آج موضوع نہیں ہے دوسری ٹیکنالوجی سمجھ لیجئے دوسری اس طرح وہ ہے تفریق بین رسول کہ رسولوں کے درمیان فرق کرنا کہ ایک رسول کو ماننا دوسرے کو نہ ماننا جسچن کا جو طریقہ تھا تو یہ قطع حرام بلکہ کفر ہے ایک شخص تمام انبیاء کو مانے اور کسی ایک پیغمبر کی رسالت کا انکار کر دے مثال کے طور پر وہ کہے میں یونس علیہ السلام کو نہیں مانتا پکا کافر ہو جائے باقی ساری چیزیں وہ مانتا ہو ایک نبی کا انکار بھی اس کو کفر کے کٹہرے میں کھڑا کر دیا تو تفریق بین رسول فرق کرنا رسولوں میں ایمان لانے پر یا مراد ان کے درجوں کا فرق کرنا نہیں ہے ایمان لانے میں پر درجوں میں تو خود اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا چل کر رسول ربد اللہ برآم الحاد تو یہ یہودیوں اور عیسائیوں کا طرز عمل سورت البقرہ میں اور سوریہ عال عمران میں گزر چکا اور میں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اس پر بھی گفتگو کی تھی اسی آئکن کے اندر مسلمانوں کا عقیدہ کے بتایا گیا کتبلی لام تو بہ نا در رسولی ہم رسولوں میں ایمان لانے میں کسی میں فرق نہیں کرتے تمام انبیاء کو مانتے ہیں ان کو دی گئی کتابوں کو مانتے ہیں ان پر نازل فرشتوں کو مانتے ہیں یہ ہے مومنانہ طرز عم اور تیسری اطلاح ہے تفریق بین اللہ و رسولی اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق کر دینا یہ بہت ڈینجرس چیز ہے اور یہ پرانے پاک میں صرف ایک جگہ ہی بیان ہوئی ہے اور وہ یہ ہے سورت النساء آیت نمبر ایک سو پچاس اکاون اور باون جو وحد ادیان کا غلط تصور اس وقت پوری دنیا کے اندر پروپیگیٹ کر گیا ہے کہ یہ تو انبیاء کی طرف سے جو ہے وہ فرقہ واریت پھیلی ہے باقی سارے انسان ایک ہی دین پر ہیں ہے باضل حالانکہ تمام انبیاء کی توحید ایک دین ایک شریعت کے احکام تھوڑے بہت فرق کے ساتھ ہیں لیکن اس سے بنیادی عقائد میں کوئی فرق نہیں پڑتا تو اس کو میں نے نام دیا ہے شیطانی توحید کہ جس میں رسولوں کو نکال دیا جائے اور ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط کیا جائے اور کہا جائے کہ رسول کا کام تو معذ اللہ انسانوں میں تفریق ڈالنا تھا یہ بعض لوگ جو تھوڑے سے محتاط ہوئے انہوں نے کہا یہ تو ڈاکیے کی شکل میں تھے بس معذ اللہ کتابیں دے کے چلے گئے بس اتنا ان کا کام تھا اب آپ جو مرضی کرتے پھر اپنی مرضی سے کتاب سے رزلٹ نکالتے ہیں تو یہ ہے شیطانی توعید اور یہ منافقانہ سوچ کا نتیجہ ہے جو صورت النصاب میں پہلے تین چار لیکچر اس پہ گزر چکے ہیں کہ منازقین پر تین چیزیں بہت بھاری تھیں ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصی اطاط کہ یہ بھی ہماری طرح کا انسان ہے ہم اس کے پیچھے کیوں چلیں آج یہ ہم اس کو فیل نہیں کر سکتے آج ہمارے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایز این انسٹیٹیوشن ہے پرسنالٹی کی شکل میں سامنے موجود نہیں ہے جس کو آپ ہلکی سی مثال سے سمجھ سکتے ہیں کہ جس طرح آج ساری پاکستان کی سیاسی پارٹیاں دو شخصیات پر متفق ہیں ایک محمد علی جناب پر دوسرے ڈاکٹر اقبال لیکن آج اگر وہ زندہ ہو کے آ جائیں بفرز محال تو ان سے اختلاف شروع کرتے دیں کیونکہ وہ مر چکے ہیں اب وہ ایک سمپل بت بن چکے ہیں سارے ان کے ناموں کو کیش کرواتے ہیں لیکن جب کوئی انسان بڑے سے بڑا انسان بھی شختی فارم میں سامنے موجود ہوتا ہے تو دیکھنے والا یہی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ ہماری طرح کا انسان ہے حالانکہ اتنا بڑا فرق کہ اس پر وہی نازل ہوتی ہے اور تم پر وہی نازل نہیں ہوتی زمین و آسمان کا یہی فرق ہے باقی فضائل اور کملات تو چھوڑ دیے جائیں ان کے پر تو بیس کی جائے تو پوری رات چاہیے تو شخصی سات یہ بہت مشکل تھی منافقین دوسرا ہجرت کرنا کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے نبی صلیم کی آواز کے اوپر مدینہ شریف میں کتاب کے لیے جمع ہو جانا اور تیسری چیز کتاب جو اسلام کا ہائیسٹ گڈ ہے سنم بونم آف اسلام اسلام کی سب سے بڑی چوٹی کہ اپنی جان اپنے رب کے حوالے کر دینا میدان جنگ میں اس کے لیے بھی کنوکشن والا ایمان چاہیے ہوتا ہے یہ بھی منافقین کے اوپر بہت بھابی <تصفح> تو یہ اسی کا تسلسل ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کے ساتھ چڑ ہوئی اور شیطانی توحید جو ہے وہ عام ہوئی تو یہاں میں ایک جملہ بولوں گا واسطۂ رسالت کے بغیر تعلق بلا مردود ہے مردود ہے مردود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے کے بغیر اللہ کے ساتھ تعلق اللہ تعالی کو قابل قبول نہیں لیکن لیکن لیکن ایک فرق کہ خالق اور مخلوق کا فرق اپنی جگہ رہے اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کرام علیہ وسلم ایک آرگینک ہول ہے اپنی تعلیمات میں بلکہ اس کا کلائمیکس تو صورت کی آیت نمبر اسی میں گزر چکا الرَّسُولَ فَقَدْ میں جس کسی نے رسول اللہ کا حکم مانا صلی اللہ علیہ وسلم در حقیقت اس نے اللہ کا حکم مانا یہ تو سمجھے کلائمیکس ہے لیکن خالق اور مخلوق کا فرق رہے گا اب محمد کے ساتھ ہمارے جیل میں بریلوی عالم ہے میں ان کا نام نہیں لیتا نہ ان کی یہ تعلیمات جو ہیں بریلوی مقبہ فکر کے ساتھ میچ کرتی ہیں بریلویوں کا ایسا فاسد عقیدہ نہیں ہے اس انڈیویجول کا وہ عقیدہ ہے اس نے ایک لیکچر دیا کچھ ہفتہ پہلے پھر میرے سامنے بھی اس نے یہ بات کر ڈالی اسی آیت کو بنیاد بنا کے کیونکہ اس کی غلط تعبیل کی جا رہی ہے تو ہم اس کا جواب بھی دینا ضروری سمجھتے ہیں یہاں میں خود بھی 31 سال بریلوی رہ اس وقت میری ساڑھے چونتیس سال ہو جس میں سے اکتیس سال میرے بریلویت میں گزرے ہیں اور مجھے پتا ہے کہ محبت رسول کے نام پر کس قسم کی شیطانی محبت عام کی جا رہی ہے ایک اسٹریم پہ شیطانی تو ہے تو دوسری طرف شیطانی محبت بھی ہے یہ رحمانی محبت نہیں ہے شیطانی محبت اور وہ اس آیت سے کیا لیتے ہیں کہ یہ جو لفظ آیا تھا نا اس میں رسول کہ یہ کافر چاہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول میں فرق کر دیں تو کہنے لگا اس سے پتا چلا کہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان فرق نہیں کرنا چاہیے اللہ رسول یہ کی شہر ہے باز ایز فار ایز تعلیمات اللہ رسول ایک ہی ہے خالد اور مخلوق عابد اور معبود وہ فرق تو رہے گا وہ تو کبھی ختم نہیں ہو اس کی کاٹ کے لیے یہ آیت میں پیش کر رہا ہوں حالانکہ مجھے شرم آ رہی ہے کہ یہ تفصیل بھی یہاں بیان کرنی پڑ رہی ہے اس سے دور دور تک یہ مطلب نہیں نکلتا تھا لیکن کیونکہ بد عقیدہ لوگ اس سے مطلب نکال رہے ہیں ان کا رد کرنا بھی ضروری یہ پورے برضوی متب فکر کا عقیدہ نہیں ہے ایسا اس ایک انڈیویجل کا اس کے طور پہ یہ سورہ سوریہ عالمران کی آئت نمبر سیونٹی نائن اور ایٹین یہ جو آگے ہے ما ماکان علی بشر اللہ اول والحکم والنبوہ کسی بھی انسان کے لیے یہ چیز شیان شان نہیں ہے اس کو یہ لائق نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کتاب دے اور حکومت دے اور نبوت دے سم یقول عباد پھر وہ نبی لوگوں سے یہ کہنا شروع کر دے کہ لوگوں میرے بندے بن جاؤ اللہ کو چھوڑ کر معذ اللہ سفر اللہ کبھی کسی رسول نے ایسی تعلیمات نہیں دی رسولوں کا دفاع کیا جا رہا ہے رسولوں کی توہین نہیں کی جا رہی ان کا دفاع کیا جا رہا ہے لہٰذا توحید بیان ضرور کرنی چاہیے تو نہیں بیان کرنی چاہیے رسولوں کا دفاع کیا جائے اللہ کر رہا ہے کہ کبھی کسی رسول نے یہ نہیں کہا ولا کن کون پھل کے رسول تو یہ کہا کرتے تھے پورا ربانیین کہ سارے رب والے بن جاؤ اللہ والے بن جاؤ انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ تم ہماری ذات کے ساتھ منطلق ہو جاؤ اس فارم میں کہ ہمیں ڈوینیٹی میں کلیم کر دو ہمیں رب مان دو نئے ختم نہیں کبھی سب مریم نے یہ نہیں کہا سر بھی ماں کم تم تو انڈیمون البا و بھی اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب کہ تم کتاب بھی پڑھ رہے ہو اور اس کا درد بھی ایک دوسرے کو دے رہے ہو اس کے ہوتے ہوئے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انبیاء کرام علی مسلام کتابوں کے ساتھ بھیجے جائیں کتابوں میں ہو توحید اور ان کی تعلیمات کے اندر روشت نہیں ہو سکتی ملا تھا کبھی کوئی نبی تمہیں یہ حکم نہیں دے گا کہ فرشتوں کو یا نبیوں کو رب مانو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کبھی نہیں ایسا ہو سکتا بالکف کیا نبی تمہیں کفر کی طرف بلائے گا کفر کا حکم دے گا بعد ان تم مسلم بعد اس کے کہ تم اسلام لا چکے ہو سر تسلیم خم کر چکے ہو نبی یہ کی وجہ ہے تو تم اسلام میں داخل ہوئے ہو اب نبی تمہیں اسلام سے نکال کر کمر کی طرف لے کے جائے گا ماض اللہ کبھی نہیں ایسا بلکہ سورت الماعیدہ کے اندر سیونٹی ٹو نمبر آئس کے اندر مجھے چلتے چلتے یاد آ گئی اللہ تعالیٰ نے پھر آخری درجے میں دفاع کیا اور یہود و السارا سے جو آخری خطاب ہے وہ سورت الماعدہ ہے کنکلوڈنگ لط کفر الین کالمسیحب مریم بے شک وہ لوگ پذر کر رہے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ عیسا بن مریم ہی اللہ ہے وکال المسیح جبکہ مسیح تو یہ کہا کرتے تھے سورت الماعیدہ نمبر بہتر ایک یا مسیح علیہ السلام کا دفاع ہو رہا ہے اللہ کی دفعہ وکال المسیح جبکہ مسیح علیہ السلام کیا کہتے تھے یا بنی اے اسرائیل علیہ السلام کی اولاد اے یحقوب علیہ السلام کی اولاد اللہ عبادت کرو اس رب کی جو تمہارا بھی رب ہے میرا بھی رب ہے من من یشرک فقد حرم النار وما بے شک جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا تو اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص پر جنت حرام کر دی ہے اس کا ٹھکانا روزک ہے وہاں اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا شف از دا موسٹ سینسٹو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ اس پہ بھی احمد سنت پاک ڈاٹ کام پر جو مسئلہ نمبر تین ہے دعا صرف اللہ ہی سے تقریباً پونے دو گھنٹے کی گفتگو ہے تو ہمیں کے اوپر میں سات آخر دے رہا ہوں کہ جہاں پر کشنگی رہ جائے تو وہ چیزیں ہم سن سکتے ہیں اور یہاں پر صحیح بخاری کی وہ حدیث بھی یاد کر لیجئے کتاب الانبیاء چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق تین ہزار چار سو پینتالیس نمبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ خود خطبے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سے یہ بات سنی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کر دینا جس طرح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی شان کو نثارا نے بلند کر دیا تھا میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا الحمد للہ پوری امت کا اجماع نماز میں سارے ہی پڑھتے ہیں و دسول اللہ کے بندے خاص اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو تھی طبیل خاص کے اعتبار سے ان تین آیات کی تفسیر اب تعبیل عام کے اعتبار سے تفریق بین نو و رسول اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان جو فرق کیا جاتا ہے تو طویل عام کے اعتبار سے منکرین سنت منکرین حدیث جو حدیث کو نہیں مانتے حدیث کو اتھارٹی نہیں سمجھتے وہ بھی اس میں شامل ہیں وہ بھی اللہ اور اس کے رسول میں فرق کر رہے ہیں انڈائریکٹلی ان کی نیت پہ ہم شک نہیں کرتے ظاہر ہے ان کو تعویل کی غلطی لگی ہے اور کسی بھی اہل قبلہ اور اہل کلمہ کے شک کا احترام کرنا چاہیے اس کو جو غلطی لگی ہوئی ہے وہ دور کرنی چاہیے اس سے مسئلہ حل ہوگا اس سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہونا کہ ان کو منکرین حدیث کیا گیا تو دار اسلام سے باہر نکال دیا جائے اس سے مسئلے بگڑتے ہیں حل نہیں ہوتے اور یہاں میں یہ بات بھی بتا دوں کہ غلام احمد پرویز جو تھا وہ مشہور ہے اس اعتبار سے کہ وہ منکرین حدیث میں سے ہے حالانکہ بڑی ایمانداری کے ساتھ میں یہ کہوں گا کہ وہ منکرین قرآن میں قرآن کے ساتھ جو اس نے کھلواڑ کیا اور قرآن کے ترجموں کا جو جنازہ نکالا اس نے معذ اللہ سفرون. اللہ کی پناہ جو عربی لنگوسٹک کے ساتھ اس نے ظلم کیا کوئی پوری ڈیٹیل گفتگو ہے وہ ان کبھی موقع ملا تو میں ضرور بیان کروں گا قرآن کے سارے مورزاد کا انکار کرتا ہے مور وہ مانتا نہیں ہے کتا کوئی جن کہ پنجابی سے ڈول کڈی آنا ہے انہیں من لے کہ میں مورزہ نہیں منتا تو مورجہ نہیں ماننا تو جتنی آیات مورجے کے بارے میں آئی ہے نا ان کو وہ پھر کھلواڑ بناتا گیا مات اللہ صلی اللہ موس علیہ السلام نے آسا نہیں پھینکا تھا وہ دلائل رکھے تھے بڑے مضبوط وہ اجدا اشدہا نہیں تھا وہ دلائل تھے عیسا و مریم نے مردوں کو زندہ نہیں کیا وہ مردہ دلوں کو ہدایت دیتے ہر چیز کی تعویل تعویل در تاویل تر تو جس کا قرآن کے بارے میں یہ مسئلہ ہوگا حدیث والا کہاں ہو اس پہ سب سے بہترین رد جس بندے نے کیا ہے میری تحقیق کے مطابق وہ جاوید احمد غامدی صاحب نے ان کا ڈیڑھ گھنٹے کا لیکچر ہے فکر پرویز کی خرابی ایٹی نائن میں انہوں نے دیا تھا کئی سال پہلے نائنٹین ایٹی نائن وہ سننے والا ہے اس کو سننے کے بعد مجھے اصل مسئلہ سمجھ آیا اور انہوں نے بھی دس سال تک اس کو پڑھا جاید احمد غامدی صاحب کی جو غلطیاں ہیں جو ان کے منج کی خطائیں وہ اپنی جگہ اچھی بات کسی کی بھی ہے وہ لے لینی چاہیے یہی اہل سنت کا منچ ہے عام لوگ سمجھتے ہیں کہ جاوید احمد غامدی صاحب اور غلام پرویز صاحب یہ شاید دونوں بھائی ہیں زمین آسمان کا فرق ہے جاوید احمد غامدی صاحب پکے مواحد ہیں قرآن کو ماننے والے ہیں جہاں احادیث کے اندر ان کو تعبیر کی غلطی لگی وہ ان اللہ تعالیٰ ہم ان کو وقتاً وقتاً داڑی کے متعلق میں نے بتایا اس کے بعد یہ آگے آیات آ رہی ہیں نزول عیسیٰ والا مسئلہ اس میں بھی ان شاء اللہ تعالیٰ علمی طریقے سے ان کی اصلاح کی کوشش کریں گے باقی وہ منکرین حدیث نہیں ہیں ایسا بالکل نہیں ہاں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ چند احادیث حدیثیں ٹھیک نہیں یہ نہیں کہ پوری حدیث کے ذخیرے کا انکار کرتے ہیں مجھے ان سے کوئی ذاتی ہمدردی نہیں ہے مجھے ہر مسلمان سے ہمدردی ہے جس کو بھی غلطی لگی ہے ایسے طریقے سے اس کی غلطی پوائنٹ آؤٹ کی جائے تاکہ حزائت کے لیے دروازہ کھلا رہے اگر یہ ہم لکھیں گے کہ رد غام رد مودودیت مودودی صاحب اس سے بھی ہزار گنا بڑی پرسنالٹی چاند ایک اگر ان سے خطائیں ہوں گی زیرو سے ملٹیپلائی کر دیا میرے ان کے مطابق تو صدیوں میں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی مثال پیش کرنا جو ہے وہ ناممکن ہے مسلمانوں کے لیے جس طریقے سے پرانے پارٹی انہوں نے ریولوشن دی اور میں اپنے داڑھی والے لیکچر میں بتا چکا ہوں تو یہ اپنا طرز عمل ہمیں بدلنا ہوگا تو پازیٹو انداز میں چیزوں کو اڈریس کریں گے ان شاء ایک آیت بلکہ دو کنزیکٹو آیات ایسی ہیں سور عالمران آیت نمبر 31 اور 32 جو اس پہ لکھی ہوئی ہے یہ ان صورت النساء کی آیات کی تاویل خاص کے اعتبار سے بھی تشریح کرتی ہیں اور تاویل عام کے اعتبار دونوں اعتبار ایسی جامع آیات ہیں یہ دو آیات ہی کافی ہیں اسی لیے ان دو آیات کے اوپر ہماری پوری گفتگو علیحدہ سے سنت پاک کے اوپر مسئلہ نمبر دس کے نام سے تقلید اور اتباع سنت کا فرق کیا ہے, ہے مسالہ سال کے, کے تحت یہ بھی سن لیں تو ان شاء اللہ تعالی چیزیں کلیئر ہو جائے گی یہاں ہم اس کو تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ سورا عمران آیت نمبر اکتیس اور بتیس ان او کن تم تو ابو فتبی اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مبارک زبان سے اعلان فرما دیجئے کہ اے لوگ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ رکھتے ہو فتبی تو پھر میری اتباح کرو یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اطاعت نہیں اتباع پیروی اطاعت پلس محبت اس کا نام ہے اطباف بس جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں وہ کرنا شروع کر دو اسی کے اندر تو یہ چیز آ کہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرنی بلکہ جو آپ کر رہے ہیں وہ کرنا ہے یہی تو سنت اور حدیث کے اندر چیزیں نکل ہوئی ہیں کیونکہ منکرین حدیث کا ایک سانس یہ بھی ہے وہ یہ کہتے ہیں جو عطی اللہ و عطی الرسول کی جتنی آیات قرآن کے اندر آئی ہیں نا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی سے تعلق رکھتی ہیں وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حکمران کی حیثیت سے تھے تو حکمران کا حکم ماننا چاہیے اس سے یہ نہیں تھا کہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات قیامت تک کے لیے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس کا رد بھی اس کے اندر ہو گیا اور آگے میں ایک مکی عیت بھی پیش کر دوں گا تھی اللہ وطی رسول کے ان انشاءاللہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو پھر میری یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباہ کرو یخ اللہ پھر ون وے ٹریفک نہیں رہے گی پھر اللہ بھی تم سے محبت کرے گا مزہ تو تب ہے جب اللہ محبت کرنے لگے بندہ ویسے کہتے رہے کہ اللہ مجھے تم سے محبت ہے اس محبت کو آن جب کرے گا اللہ تعالیٰ تو یہ ہے مسئلہ اور وہ ہے رسول اللہ کو بیچ میں ڈالنا پڑے گا آپ کی اتباہ کرنی پڑے گی اللہ اور اس کے رسول میں فرق نہیں کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباہ کرنی وہ یقم درو بخو معاف کر دے گا تمہارے لیے تمہارے گنا واللہ اللہ الرحیم اور اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا رحم فرمانے والا ہے یعنی پہلے تمہارے دماغ میں اگر کوئی کیڑا تھا تو اب نکال کے توبہ کر لو اللہ معاف کر دے ابھی بھی توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا آگے تو گاڑ آف اتوار ہے رسول اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیٹاگوریکل مینشن کر دیجیے اطاف کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی اگر منہ پھیر دیں کافرین تو بے شک اللہ تعالی ایسے کافروں سے محبت نہیں کرتا بل راہ تعالیٰ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتا سے منہ گھیرنے والا کافر حقیر سمجھ کے اتا چھوڑ دینے والا پکا کافر سستی سے چھوڑنے والا کافر نہیں ہوگا تو گنہگار ہوگا حقیر سمجھ تو یہ آیات بھی منکرین حدیث کو پتا ہے ایسا نہیں کہ ان کے علم میں نہیں ہے لیکن وہی بات ہے وہ تعویلات جو کرتے ہیں وہ انشاءاللہ ان کے جوابات بھی میں ساتھ ساتھ دیتا چلا جاؤں گا تو یہاں پر جو میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ جتنی عطی اللہ و عطی الرسول کی آیات ہیں جیسا سورت المستاب آئی آیت آئی وہی مدنی ہے الرَّسُولَ فَقَدْ فقت اللہ تو کہتے ہیں مدنی آیت ہے اسی طریقے سے سورت الحداب کے اندر آئی جو میں یہ آصی اللہ فقطب بلّا اللہ ولالم مبینہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے وہ گمراہ ہوا اور کھلی گمراہی میں جا پڑا کہتے ہیں مدنی ہے تو مکی آیت یہ بھی ہے ایک تو یہ مدنی آیت جو پہلے گزر چکی ہے سوریہ فران کی خط کا اس میں اطاعت نہیں ہے اتباع ہے اور استباح پیروی کا نام ہوتا ہے جو پروفٹ کر رہے ہیں اس کو کاپی کرنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ ایک مکی آیت بھی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہے سورت الجن مکی صورت ہے آیت نمبر تیئیس اس میں نہیں لکھی ہوئی وہ میں آص اللہ و جو کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا ان لَهُ نارا جَهَنَّمَ خَالِدًا خَالِدِينَ فیحا اب تو ایسے لوگ جہنم میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ یہ مکی ہے تو مکے میں تو حضور کے پاس کوئی گورنمنٹ نہیں تھی صلی اللہ علیہ لہذا وہ اعتراض بھی ان کا ختم ہو اور دوسرا مین اعتراض یہ بھی کرتے ہیں کہ جی یہ ایرانی اور اجمی سازش ہے یہ ایرانیوں نے حدیثیں گڑ دی ہیں یہ بخاری اور مسلم جو لکھ دی ہیں اور اس کے پیچھے کیا ہے اصل میں جو ان کی بیماری جس پہ میں پہلے بھی گفتگو کر چکا ہوں اصل مسئلہ ہے ان کی بیماری ناقبیت اہل بیت کے ساتھ دشمنی اصل میں یہ ہے ناقبی اور یزیدی اور بخاری اور مسلم میں اہل بیت کی شان میں درجنوں حدیث ہیں حتہ کے صحیح مسلم کتاب المان میں حدیث ہے شروع میں علی سے محبت نہیں کرے گا مگر مبمن علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق محبت علی از دا لٹ مسٹ آف ایمان ان کو علی کے ساتھ چیڑ ہے نوے سال بنو میاں کی انہوں نے ترخائیں کھائی ہوئی ہیں ان کو علی کی محبت کیسے عزم ہو وہ تو بخاری مسلم میں سے اگر میں بیال کرنا شروع کروں تو ہمارے چودہ سبق روشن ہو جائے کہ صحابۂ کرام صحیح مسلم میں حضرت علی کی شان میں دھیے بیان کرتے ہوئے ڈرتے تھے مرنے سے پہلے دھیے بیان کی ہیں جو وزیر خوم کی جو صحیح مسلم کی حدیث ہے زید بن ارکم کے الفاظ ہیں مسلم میں چھ دو سو اٹھائیس نمبر حدیث پڑھ لیں کتاب الفضائل میں کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں میں نہیں اب چاہتا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کو ایسی بات منسوخ کروں جو میں نے نہیں سنی میں چاہتا ہوں کہ کچھ باتیں میرے پاس ہے میں مجھ سے سن لوں پھر وزیر خون کی انہوں نے حدیث بیان کی اتنا ظلم کیا بنو میاں اور اس میں میرا پورا لیکچر ہے ایک سو بیالیس منٹ کا حسینیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ دس دسمبر دو ہزار کو دیا تھا اور تحقیق کے میدان میں الحمدللہ یہ ایکسپلوریئر ہے پوری دنیا سے مجھے فون آیا کوئی جگہ شاید وہ جہاں سے فون اور ای میل نہ آئی ہو جس میں ناصوی اور یزیدیوں کو ننگا کیا بھائی اگر یہ محدثین معذلہ اللہ سفر اللہ رافی ہوتے تو سیدنا نام کوکر عمر کی شان میں دھیے تو نہ لیتے اسی لیکچر میں, میں میں نے ایسی ایسی حدیثیں بیان کی ہیں کہ وہ صرف اہل سنت کے منج والے ہی لے سکتے ہے تو یہ کتنا بڑا ظلم ہے تو اصل میں ان کے ٹانڈے جو ہیں نا وہ ان منکرین حدیث کے ان ناسمیوں اور عزیدوں کے ساتھ ملتے ہیں جن میں ٹاپ آف دا لسٹ محمود احمد عباسی تھا جب صحیح بخاری میں وہ روایت لی گئی کہ سیدنا حسین کا سر مبارک عبید اللہ زیاد حبیص کے سامنے لا کر رکھا گیا تو چھڑی سے ان کی وہ ناک کے اوپر مارنے لگا تو ادب کے مالک تڑپ اٹھے اور انہوں نے اس کو ڈانٹا تو محمود احمد بافی کہا کرتا تھا کہ ہاں بخاری کھوتے نے بھی یہ حدیث لکھ لی ہے ماض اللہ کا. اور امام بخاری نے صحیح حسین کے فضائل میں کیا چیپٹر میں لے کے آئے تو اصل میں یہ ہے منکرین حدیث فیض عالم صدیقی یہ ہمارے یہ بالکل یہ اکیڈمی کے پیچھے مسجد ہے جہاں پہ نماز پڑھایا کرتا تھا پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو کسی کے کی ہاتھوں میں دیا قتل ہو گیا وہ اس وقت حدیث کی طرف سے تھا پھر حدیث سے اس کے جراثیم اب تک موجود ہیں اس کا بچہ کی مسجد میں نمازیں پڑھا رہا ہے تو یہ ساری کی ساری بیماری ان منکرین حدیث کی بیسیکلی اتر سے نکلی ہے یہ دبزے والے بیٹ ہے جو منکرین حدیث کی شکل اختیار کر گیا یہ میں آپ کو اپنی زندگی کا نچوڑ بتا رہا ہوں یہ نیوٹرل بندہ بتا سکتا ہے جس کو اپنی آغرت کی فکر ہو کسی فرقے کی فکر رہو تو وہ لیکچر اگر سن لیں تو کو اللہ یہ باتیں پتہ چل جائیں گی تو یہ لوگ بہاری اور مسلم کو بھی تختہ مشک بنا دیتے جہاں کے یہ الحب کی شان میں حدیث تھا بہاری مسلم کہتے ہیں نہیں یہ تو کھوتا معذ اللہ تو یہ اصل میں ایرانی تھا اور یہ آج بات میری یہ بھی نوٹ کر لیں منکرین حدیث پیدا ہوئے ہیں بنو میاں کی وجہ سے ان ناطمیوں اور جزیدیوں کی وجہ سے اور رابضی کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں اگر یہ کام نہ کرتے کبھی بھی تو رابضی نہ پیدا ہوتے شیعہ کی بات نہیں میں کر رہا شی تو سنت کے منج پہ جو شیان علی ہیں آج کے شیعہ کی بات نہیں کر رہا آج کے اہل سنت کی بات کر رہا ہوں پہلے تین سو سات تو شیعہ بالکل ڈفرنٹ چیز ہے رابضی یہ بدقسمتی ہے کہ آج کل اکثر شیعہ جو ہے وہ رافظی ہو چکے میں تو قرآن پاک کے دو اہم ترین مقامات ایسے ہیں جن پر علمی جواب ہم دے سکتے ہیں منکرین حدیث کو قرآن سے میں کافی علماء کی تقریریں سنتا ہوں وہ عزیزیں پڑھ پڑھ کے بتا رہے ہوتے ہیں دیکھیں جی اس حدیث میں آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز سکھائی بھئی جو حدیث کو مانتا ہی نہیں اس کو آپ حزیز سے کیسے ثبوت پیش کر سکتے اس کو تو آپ کو پرانے پاک سے ثبوت پیش کرنا ہوگا تو الحمدللہ للہ قرآن میں دو مقام ایسے ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ کی ٹھوک دی اللہ تعالی نے منکرین حدیث وہ کیا ہے پہلا مقام یہ صورت النحل آیت نمبر 43 اور 44 بسم اللہ الرحمن الرحیم اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے جن کی طرف رسالت بھیجی گئی وحی کی گئی وہ مرد ہی تھے ست الزلت اور اے ہمارے نبی کو نہ ماننے والوں اگر تمہیں ان نہیں تو اہل علم سے پوچھ لو اپنے یہودی علماء سے ہی پوچھ لو کہ مرد ہی انبیاء بنا کے بھیجیں گے فرشتے کبھی نہیں آئے اس دنیا کے اوپر سورہ بنی اسرائیل میں آتا ہے کہ اگر زمین پر فرشتے آباد ہوتے تو رشتوں میں سے امبیا ہوتے ہیں انسان تو فرشتوں سے افضل ہے اور یہاں پر انسان آباد ہے تو انسانوں میں سے ہی امبیا احترام کو لیکن ہماری طرح کے انسان نہیں ہوتے وہ تو شریعت میں ہماری طرح ہے لیکن فضائل اور کملات میں کسی بھی انسان کو ان کے ساتھ کوئی نسبت بلکہ انسانیت کو فخر ہے ان انبیاء پر علیہ بیناتی و زبر تمام رسولوں کو ہم نے دلائل کے ساتھ بھیجا اور کتابیں بھی دیں وہ ان کا ذکر اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اب ہم نے آپ کی طرف یہ ذکر دی ریمبر یاد دہانی اللہ کی یاد دلانے والی کتاب بھیج دی تاکہ آپ لوگوں کے لیے اس کو ایکسپلین کر دیں ایلبریٹ کر کے بیان کر دیں وضاحت کے ساتھ اس کا بیان کر دیں یا صرف یہ نہیں کہا کہ کراد کر دیں بیان البیاں قرآن اس لیے ڈاکٹر اثر صاحب نے اپنی تفریح کا نام بیان القرآن رکھا تھا تو بیان کرنا ہے قرآن کی تشریح کے ساتھ ما ندین الیہم جو کچھ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ان کی طرف ولا الحمد تاکہ وہ لوگ فکر کر سکیں تفکر کر سکیں تو یہ ہے ایک موقع جہاں پر بتایا گیا کہ انبیاء اکرام علی السلام بیان کرتے ہیں وہیں کا ڈیٹیل کے ساتھ صرف وہیں پہنچاتے نہیں ہیں بلکہ بیان بھی کرتے ہیں یہ عربی کا لفظ ہے بیان ڈیٹیل کر دیتے ہیں ایکسپلینیشن کر دیتے ہیں ایلبریٹ کر دیتے ہیں دوسرا مقام ہے سورہ القیامہ میں آیت نمبر سولہ سے لے کر پنس لا تحرک ہر رک بھی لسان اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی مبارک زبان کو تیزی کے ساتھ حرکت نہ دیں اس غرض سے کہ آپ قرآن کو جلدی جلدی زبانی یاد کر لیں جب وہی نازل ہوتی تھی وہی تو ہوتی تھی دل پر نازل تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک زبان سے اس کو ریپیٹ کرتے تھے تاکہ میں بھول نہ جاؤں تو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی جمع ہو آنا بے شک اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دل میں اس کو جمع کر دینا اور آپ کو پڑھوا دینا یہ ہماری ذمہ داری ہے آپ ٹینشن نہ لیں آپ کو قرآن ہم یاد کروا دیں گے یا مر جاؤ و ازا کر آنا فزا پر نہبی ارآنا تو جب کبھی بھی قرآن پاک آپ پر پڑھا جا رہا ہو یعنی علیہ السلام کے ذریعے تو آپ بس اس کی پیروی کرتے چلے جائیے جو قرآن پڑھا جا رہا ہے بیا ن یہ کوئی بات ہے اس کے بعد اس کا بیان بھی ہمارے جنہیں ہے قرآن تو پہلے نازر ہو چکا یہ بیان کہاں سے آ جی بیچ میں ایک اور چیز بیچ میں کہاں سے داخل ہوگی یہ ہے بھائی جی سونے کی موت اب عربی ڈکشنری عام ہو چکی ہے کوئی کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتا اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر ریسپانسبلٹی لی ہے کہ جس طرح اس قرآن کا پہنچانا میری ذمہ داری ہے اس کا بیان بھی آپ تک پہنچانا میری ذمہ داری ہے تو بھائی یہ قرآن تو موجود ہے بیان کدھر ہے وہ ہم بتاتے ہیں بیان کدھر طرح تو ان دو مقامات سے دو باتیں بالکل کلیئر ہوئی پہلی چیز یہ کہ پروفٹ کی ذمہ داری صرف کتاب کو پہنچانا نہیں ہوتا بلکہ اس کا بیان بھی ہوتا ہے پہنچانا اور دوسری چیز یہ کہ یہ بیان پروفٹ خود نہیں پہنچاتے بلکہ اللہ ان کو تعلیم فرماتا ہے کیونکہ یہ دیکھیں سمنا اِنَّ انئی نہ یہ ہم پر ہے اس کا بیان ہم آپ کو سکھلائیں گے کہ اس کی تشریح کیسے بیان کرنی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے معلم بنا کر بھیجے گئے ہیں معذلب ڈاکیا نہیں تھے معلم تھے ہمیں سکھانے والے تو کیا معلم صرف صحابہ اکرام کے لیے تھے کیا مت کے لیے جب یہ دین ہے تو ہمیں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہنچنی چاہیے صحیح حالت میں تبھی تو ہمارے لیے معلم ہوں گے ورنہ تو اللہ تعالی ظالم ٹھہرے گا معاذ اللہ اگر ہم تک وہ تعلیمات نہ پہنچیں جو صحابہ اکرام تک پہنچی تو پھر ہم سے وہ سوالات بھی نہیں ہونے چاہیے قبر و آفت میں جو صحابہ سے ہوں گے جب ہمارے تک دین ہی نہیں پہنچا ہوا جیسا کہ ان کا نظریہ ہے معاذ اللہ اللہ تو یہ ان لوجیکل لہذا صورت الحجر کی جو آیت نمبر نو ہے اِنَّا نحن نزلنا الذکر له اس نش دی امنا اس یادحانی کو اللہ کی یاد دلانے والی چیز کو ذکر بھی کیا ہوتا ہے ذکر سے ہمیں کوئی یاد آتا ہے سب سے بڑا ذکر تو ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں لہذا قرآن کی حفاظت ہی میں سنت اور حدیث کی حفاظت شامل ہے کیونکہ وہ قرآن کا بیان ہے الحمدللہ بلکہ قرآن پاک میں اللہ سے و تعالیٰ نے پروفٹ کا منصب بالکل بات کر کے بیان کیا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر ایک سو چونسٹھ پھر میں یہ بات کروں گا اس پر بھی میری پچاس منٹ کی گفتگو ہے صرف قرآن اور صحیح احدیث ہی کیوں ضروری ہے اس میں اجماع اور اشتہاد کا بھی ذکر ہے ظاہر ہے وہ اجماع اور اشتہاد بھی قرآن حدیث سے ڈرائیو ہوتا ہے یہ چاروں اصول ہیں قرآن اور صحیح حدیث ہی کیوں ضروری ہے ایل سنت پال ڈاٹ کام کے اوپر دوسرا مسئلہ یہی رکھا ہوا ہے پچاس منٹ کا اور وہ اسی ایک آیت کی تشریح لقد من الله علمینا رسول حسین بے شک اللہ تعالی کا احسان ہوا مومنوں پر کہ انہیں میں سے ایک رسول کو ان میں مقروض کیا ان کا منصب کیا ہے رسپانسبلٹی کیا ہے یتن والم آیات ہی وہ تلاوت کرتے ہیں ان پر اس کی آیات وہ اور پھر ان آیات کے ذریعے ان کے دلوں کو پاک کرتے ہیں دلوں سے بیماریاں کفر اور شرک اور حسد بغض و کینہ تمام روحانی بیماریاں دور کر دیتے ہیں وہ کتاب امل شکمہ اور ان کو کتاب بھی سکھاتے ہیں اور حکمت بھی سکھاتے ہیں دو چیزیں وہ ان کانوں میں قبر الرفی غلال مبین اور کتاب و حکمت کے آنے سے پہلے صحابہ کلام علی کھلی گمراہی میں تھے یہاں مجھے بھی ایک جملہ بولنے تھے کہ ہم قرآن و جیس کے آنے کے بعد بھی کھلی گمرائی میں ہیں کیونکہ ہم قرآن دیش پڑھتے کوئی نہیں وہ پہلے تھے پاس میں عمل کر کے اللہ نے رد دے دی ہمیں قرآن ودیز مل گیا تب بھی کھلی گمرائی میں ہے کیونکہ کہتے ہیں نئے نہیں بزرگوں کے پیچھے چلے اپنے وہ پیک کس بزرگ نے کہا کہ قرآن جدید چھوڑ کے ہمارے پیچھے چلو بزرگوں کا احترام ہم کرتے ہیں انہیں کے ذریعے دین ہم تک پہنچا لیکن بزرگوں خالی بزرگوں کو نہیں ماننا بزرگوں کی بھی ماننی ہے بزرگوں نے ہمیں بتایا ہے کہ ہماری کوئی بات کتاب و سنت اجماع امت کے خلاف ہو دیماغ پہ مار دو اس کو اس میں میں, میں نے پوری گفتگو کی ہے جو مسئلہ نمبر گیارہ ہے تقلید اور پہلے تین سو سال کے مسلمان پچیس منٹ کی گفتگو ہے میں کہتا ہوں تقلید کے اوپر درجنوں کتابیں ایک طرف ہیں اور وہ آپ پچیس منٹ کی گفتگو سن لیں پارک ڈاٹ کام کے اوپر تو یہ کہنا بہت جو ہے وہ آسان ہے تو دو چیزیں اس کے اندر بیان ہوئیں الکتاب اور الحکمہ کتاب سے مراد یہ قرآن اور اس کی پھر فلسفی حکمت ان کچھ حصہ اس کا قرآن میں ہی ہے کیونکہ سورہ بنی اسرائیل میں جہاں ٹین کمانڈمنٹ آتی ہیں اس میں آخری آیت سورہ بنی اسرائیل میں آیت نمبر انتالیس جو ٹین کمانڈمنٹ کی ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے حکمت کی باتیں جو اللہ آپ کو وہی کرتا ہے تو پہلی حکمت تو قرآن ہی ہے اور دوسری حکمت سنت اور حدیث بھی اسی میں شامل ہے جس کو ہم بیان القرآن کہتے ہیں قرآن کی ایکسپلینیشن تو بھائیو یاد رکھیں الحمدللہ میں قرآنی مسلم ہوں قرآن کو ٹاپ آف دا لسٹ ہم مانتے ہیں الحمدللہ اسی لیے پچھلے سال یوم عرفہ کے موقع پر میں نے دو گھنٹے کا ایک لیکچر دیا تھا امام الانبیاء کی دعوت قرآن صلی اللہ علیہ وسلم دو گھنٹے کا اہل سنت پاک ڈاٹ کام کے اوپر وہ بھی رکھا ہوا ہے دو گھنٹے کا آٹھ احدیث اور پچاس قرآن کے آیات سے پوری قرآن کی دعوت کا کھلا تھا الحمد اور اس پر وہ ریسرچ پیپر بھی وہاں پر موجود ہے سنت پاک ڈاٹ کام کے اوپر تو وہاں پر جو میں نے آٹھ حدیثیں بیان کی ان میں سے سات حدیثیں ایسی تھیں جو بخاری اور مسلم سے جس میں بتایا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واحد موجودہ جس پر اعلان نبوت ہے آپ کا وہ قرآن ہی ہے باقی آپ کے موجودات ہیں زیادہ ربوت والا مورجہ صرف ایک ہے قرآن اس میں یہ بھی بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلیٰ دعوت بھی قرآن جمعے کے خطبوں میں آپ قرآن سناتے تھے حجرت الوداع پر بھی قرآن جھوڑا واپسی پر وزیر خم پر بھی قرآن کی طرف اشارہ اہل بیت کا ذکر ہے لیکن احترام اہل بیت ہے پکڑنا قرآن اور پھر بخاری اور مسلم کی مصطف علیہ حدیث کے وسیع بھی قرآن اور آخری چیز اس کے اندر جو صحیح مسلم سے حدیز تھی کہ جو قرآن کو چھوڑ دے گا نا اللہ تعالیٰ کی قوموں کو زلیل کر دے گا اور جو قرآن کو پکڑیں گے اللہ ان کو عروج ادا کرے گا بلے عبداللہ نے چاہیے تو یہ ساری باتیں اس کے اندر لیکچر کے اندر میں نے بیان کی ہیں تو قرآن قرآن قرآن لہذا کسی کو یہ بیان نہ ہو کہ ماض اللہ ہم کو قرآن کی توہین بیان کر رہے ہیں بیانوں و قرآن کا ذکر کر کے قرآن پہلی چیز باقی ساری چیزیں ہماری ریفرنس کتابیں دی اونلی ٹیکسٹ بک آف مسلم ازلی قرآن بخاری مسلم ہماری ٹیکسٹ بک نہیں ہے ٹیکسٹ بک قرآن وہ ریفرنس کتاب ہے تو بیان القرآن سنت اور حدیث کے ذریعے ہم تک پہنچا اور یہ جو بعد میں جو فرق ہے یہ بھی انشاءاللہ شاء تعالی میں بیان کر دوں گا کہ وہ سنت اور حدیث میں جو فرق کرتے ہیں وہ آ جائے گا وہ عملی تباتر اور اس کا انشاءاللہ اپنے موقع پر یہاں پر آ جائے گی گفتگو لہذا جب تک ہم سنت اور حدیث کو نہیں مانیں گے بیان القرآن نہیں ہو سکتی مثال کے طور پر پانچ نمازیں مسلمانوں پر فرق اس پہ تو مسلمانوں کا اجماع ہے نا اہل سنت کے لانے والے تینوں گروہ بریلویو بندی اہل حدیث اور اہل تشیع سب مانتے ہیں کہ پانچ نمازیں ہیں قرآن میں بھی ہے سات سو دفعہ کا از نماز کا حکم آیا طریقہ ایک دفعہ بھی نہیں بتایا اور نواز اللہ یہ قرآن کا کوئی نقد نہیں ہے قرآن کا یہ ٹاپک ہی نہیں ہے قرآن کا بنیادی ٹاپک ہے ہدایت ایز فار ایز عقائد آر کنسرن قرآن پاس از اے پرفیکٹ بک یہ بعض لوگ عزیز کی حجیت بیان کرتے ہیں اور قرآن کی توہین کر جاتے ہیں جیسے کوئی جی اس طریقے کو نہیں قرآن کی کو نہیں اللہ یہ ٹاپک نہیں ہے قرآن کا فزکس کی کتاب میں اتنی میتھمیٹکس ہوگی جتنی ضرورت ہوگی باقی ڈیٹیل کے لیے آپ کو میتھ نہ پڑھنی ہوگی یہ ہدایت کی کتاب ہے اس میں ہدایت کے اصول بنے بیان کیے گئے ہیں یہ شریعت کی ڈیٹیل اتنا کتاب نہیں ہے ورنہ تو بہت موٹی کتاب ہو جاتی تو اللہ تبار و تعالیٰ نے اس کو قرآن کی شکل میں رکھا تو قرآن پاک کا یہ نفس نہیں ہے قرآن کا مرکزی ٹاپک ہی عقائد کی اصلاح ہے تو پانچوں نمازوں کے اوقات ان کا طریقہ کار کیا ہوگا یہ نہیں ہے قرآن پاک میں اس کی مین مین ارکان ہے لیکن ان کی ترتیب کوئی نہیں موجود حج کا ذکر آیا کہ طواب کرو اس کے بعد صفا مربا کی صحیح کا ذکر آیا لیکن کوئی ذکر نہیں ہے کہ کتنے طواف کے چکر لگانے صحیح میں کتنی طبا پھیرے لگانے نکاح اور تلاق کے احکام آئے لیکن ان کی بھی ڈیٹیل نہیں آئی جمعہ کی اذان کا ذکر ہے کہ جب جمعے کے لیے اذان دی جائے تو مسجد کی طرف جوڑو اذان کے کلمات نہیں آئے اب مطلب کو پاگل ہی ہوگا جو انکار کرے گا کہ یہ چیزیں کوئی جو ہے وہ خود سے ہی لوگوں نے بنا لی ہوئی ہیں یہ بیان قرآن میں چیزیں شامل ہیں بلکہ اسلامی شریعت کا جو بلو پرنٹ ہے وہ سورت البکرا ہے میں نے بتایا بنیادی خاکہ اور اس کا کلائمیکس جو ہے وہ سورت النساح اور سوریہ المائیدہ ہے اور صورت المایدہ میں پھر وہ جا کے اینڈ ہوا آیت نمبر تین میں آج کے دن ہم نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے آپ کا دین مکمل کر دیا اور آپ پر اپنی نعمت تمام کر دی اور اسلام کو ایز اے ای ریلیجن آپ کے لیے پسند کیا تو ہم یہ کہتے ہیں یہ کہ تینوں سورتوں میں جو شریعت کے احکام آئے ہیں سورہ البقر الب مع اس کی ڈیٹیل جو ہے ایک خاص اب تک تو موجود ہے قرآن میں باقی مزید ڈیٹیل ہمیں قرآن پاک سے نکال کے بتائیں نہیں ہے اور نہیں قرآن کا نقص نہیں ہے قرآن ہی نے ہمیں حدیث کی طرف حکم دیا ہے فتب اور بیان القرآن اب سن چکے ہیں لہذا حدیث کو قرآن سے الگ نہ کریں سنت کو قرآن سے الگ نہ کریں قرآن وحی متلو حدیث وحی غیر مطلوب جس کی تلاوت نہیں کی جاتی لیکن یہ قرآن وہی جلی اور حدیث وہی ہے حبی اشارہ میں مجھے یاد آ گیا سورت اور کے اندر جو پارہ نمبر دو کے اندر آتا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ پچھلے قبلے پر تھے جو آگے جو کس قبلے پر تھے بیت المقدس تھے وہ اللہ ہی کی اجازت سے تھا تو پورے قرآن میں کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے قبل قبلہ کا حکم آیا ہے لیکن پہلے قبلے کا کہیں ذکر قرآن میں نہیں وہی خبھی کے ذریعے بتایا گا اسی طرح صورت النسا میں آیا کہ ہم نے مکے میں حکم دیا تھا کہ اپنے ہاتھوں کو بند رکھو پیسو رجسٹنس کرو کتاب کے لیے ہاتھ مت کھولو لیکن پورے قرآن میں کہیں مکی ضرورت میں نہیں آئے گا کہ تال نہ کرو تو وہی خبھی کے ذریعے بتاؤ تو وہی خبی کو اللہ تعالیٰ نے انڈورس کیا ہے قرآن میں جگہ جگہ الحمد اب آخری جو منکرین حدیث کا وار ہوتا ہے اس کانٹیکسٹ میں ایشو وہ تین فارم کے اندر آتا ہے وہ سنت اور حدیث میں پھر فرق کر دیتے ہیں ٹھیک ہے ایک فرق تو ہے کہ حدیث ہمارے پاس لکھی ہوئی شکل میں آئی اس کی پریکٹیکل اپلیکیشن کا نام سنت ہے ایک اعتبار سے دو الگ چیزیں اور ایک اعتبار سے ایک ہی چیز ہے مسواس کرنا سنت ہے اور صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ مسوار تمہارے رب کی خوشبودی کا باعث ہے اس حدیث پر عمل کرنے کا نام سنت ہے تو حدیث پر عمل کرنے کا نام سنت ہے اس اعتبار ہے یہ ایک چیز ہے لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ جی سنت عملی تواتر سے آئی ہے عملی تواتر بھی سمجھ لیں یہ کرن جی سمجھنا بہت ضروری ہے عملی تواتر وہ کہتے ہیں عملی تباتر یہ ہے کہ مسلمان اپنے ماں باپ کو کچھ کام کرتے دیکھتے رہے ہیں ہمارے ماں باپ اپنے ماں باپ کو اس طریقے سے چین بناتے بناتے پروفٹ تک پہنچ جائے صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو یہ عملن چیزیں ایک دوسرے کو دیکھا دیکھی دیکھا دیکھی جس کو پنجابی میں کہا جاتا ہے دیکھا دیکھی یہ چل رہی ہے چیزیں اس کے لیے کتابیں ہونا ضروری نہیں ہے اگر کتابیں نہ بھی ہوں تب بھی لوگ دیکھا دیکھی عمل صحیح کریں گے بھائیوں کتابیں ہیں تو تابیں ایک نہیں ہے کتابیں نہ ہوں تو پھر پتہ نہیں کیا بیڑا گرم ہو جائے یہ تو کتابوں نے بائنڈ کیا ہوا ہے اس بات کو بھی آپ سمجھ لیں کہ عملی تواتر پہ اگر جاتے ہیں تو ہم بھی عملی تواتر کو مانتے ہیں اجماع کو ہم حجت مانتے ہیں قرآن میں ہی صورت النساء کی آیت نمبر ایک سو پندرہ میں اس کا اشارہ ہے اور کتنی حدیث ہے جس پہ مسئلہ نمبر اکتیس اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ چالیس منٹ کی گفتگو ہے اجماع کی حجیت کے اوپر ڈٹیل کے ساتھ میں نے گفتگو کی ہے تو اجماع کو ہم مانتے اجماعت املی تواتر ہے مثلاً دنیا کی کوئی حدیث کی کتاب نہ ہو تب بھی سارے مسلمان متفقہ کی نمازیں پہنچ جمع کرنے والا مسئلہ الگ ہے ہم بھی قائل ہیں کبھی کبھار جمع کرنے کے زور اثر کو مغرب اور شاہ ہو کو. لیکن کوانٹٹی پانچ ہے اور اہل اے کے ہاں بھی جمع کرنا افضل نہیں ہے بہتر یہ ہے کہ پانچ الگ وقت میں پڑھیں یہ ان کی اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے یا اجماع ہے پانچوں نمازوں کے اوپر تو عملی تباثر کو ہم بھی مانتے ہیں اجما کی شکل کے اندر لیکن جب عملی تباثر میں اختلاف آئے گا پھر تو ہمیں بھوک کی طرف جانا پڑے گا ورنہ تو جو انڈیا پاکستان میں پیدا ہوا ہے اس کا عملی تواتر یہ ہے کہ وہ ہلکی ہو اور قبروں سے جا کے مانگنا شروع کر دے یہاں تو اکثر مانتے ہیں لوگ بنگلہ دیش میں ہو تو عملی تواتر ہے جو بندی ہونا ایران میں ہوں گے تو عملی تواتر جو ہے شیعہ ہونا اور سعودی عرب میں ہوں گے تو عملی تواتر ہے لدیس ہونا تو عملی تواتر پہ جائیں گے تو برجما تو کوئی نہیں ہے عملی تواتر بھی بکس کے اوپر چلتا ہے تو ورنہ اگر کو بکس کو نہیں مانتا پھر ہم پکی دیتے ہیں پکی یہ ہے کہ پھر بھائی عملی تواتر مانا جائے گا تو سعودی عرب کا مانا جائے گا جہاں پر اسلام آیا ہے یہاں تو دین مختلف ذریعوں سے آیا دودھ بھینس کے نیچے سے خالص ملتا ہے گوالوں سے گوالے تو پانی بھی ڈال سکتے ہیں تو بھائیو مکہ مدینے کے اندر اسلام آیا یہاں تو کوئی لے کے آیا کبھی بنو میاں کے لوگ آئے کبھی بنو اباس کے لوگ آئے کبھی صوفیہ ہے ایران کے اندر کچھ شیعہ بک فکر کے لوگ چلے گئے تو اس طریقے سے ہر جگہ مختلف قسم کے رنگ ہمیں نظر آ رہے ہیں سعودی عرب والے تو صحابہ کی اولاد ہے پھر ان کا تبادر دیکھنا چاہیے وہ کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں یہ تو گمراہ جی ان کو نہیں ہم نے ماننا تو ٹھیک ہے بھائی نہیں ماننا تو آ جائے پھر کتابوں کے اوپر نہیں تو عملی تبادر میں پھکی ہے کہ پھر سعودی عرب کو ہی ماننا پڑے گا حالانکہ میں بھی اس سے سعودی عرب میں بھی کئی چیزیں غلط ہے ہم بک کو ڈکشنریز آلوید بٹ کے اسپیلنگ بیٹ ہے بی یوٹی بٹ ہے بی ایٹ ہے یہ ڈکشنری بتائے گی نہ پی ایچ ڈی انگلش بتایا گا نہ اگر ایک پرائمری اسکول کا بچہ کہتا ہے بٹ کے اسپیلنگ بی یوٹی بٹ ہے پی ایچ ڈی انگلش کہتا ہے نا بی ای بٹ ہے اور پی ایچ ڈی की کی بات غلط ہوگی ڈکشنی سے ٹکرا رہی ہے اسلام کی ڈکشنی قرآن اور بیان قرآن یعنی سندر ہے دوسرا پوائنٹ اس میں یہ بھی یاد رکھیں ایک پوائنٹ تو میں نے یہ ایڈریس کر دیا تواتر والا دوسرا یہ کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائیوں کہ آخری نبی ہو صلی اللہ علیہ وسلم آخری کتاب ہو اس کے بعد اللہ تعالی نے پھر آج ہم بڑے وضوح سے کہہ سکتے ہیں کہ سینکڑوں سال کسی انسان سے کلام نہ کرنا ہو ان کی تعلیمات کو پھینک دیا جائے ہزاروں کیمرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف تھے صحابہ کی شکل میں اور بھائیو ڈاکٹر اقبال اور محمد علی جناح کی کتنی باتیں لوگوں نے محفوظ کی ہیں صحابہ اکرام علیہ رضوان نے نبی کو اتنی اہمیت بھی نہیں دی معاذ اللہ سکر اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں محفوظ نہیں کی گی ایسے ہو سکتا ہے یہ عقل کے بھی خلاف پھر اتنا لمبا اسپین آپ کا اعلان ربوت کے بعد تیئیس سال کا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگیں بھی لڑیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں حکومت بھی قائم کی شرح سزائے بھی نافذ کی تمام کی تمام چیزیں ان کی ڈیٹیل اشارتم تو قرآن میں ہیں لیکن ڈیٹیل نہیں ہے وہ بیان القرآن ہے سنت کے اندر تیسری بات کہ یہ کہتے ہیں کہ جی پھر اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ حدیثیں لکھی ہوئی شکل میں ہونی چاہیے تو اس کا ثبوت بھی قرآن سے دیں کہ لکھی ہوئی بات کی امپورٹنس ہونی چاہیے بجائے املی تباثر کے تو اقلی طور پہ تو ہم بتا چکے اب نقلی طور پر بھی نقل کیا بتاتے ہیں یہ پرانے پاک میں فیصل آیت فیصلہ کن ڈسائسو آیت ہے صورت الخط آیت نمبر چار یہ ایکسپلور کر دے گی ہر چیز دا موسٹ سمجھیں کہ انٹینسیو آیت اس ٹاپک کے اوپر یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ کافی جب آپ سے بحث کرتے ہیں تو ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں خطاب کریں بھی کتاب خب لا سورت الاحقاف آیت نمبر چار اگر تم میری اس کتاب کو نہیں مانتے تو اس کتاب سے پہلے جو تمہاری اپنی کتابیں موجود ہیں وہی وہ میرے پاس لے آؤ او, آثا او اثارت من علم ان کنتم صادقین یا پھر انبیاء کے کوئی اثار علم کے چلتے آ رہے ہو وہ میرے پاس لے کے آؤ تو لے کے تو تب ہی آئیں گے جب لکھی ہوئی شکل میں ہوں گے زبانی تو نہیں لے کے آئیں گے تو قرآن بھی اشارہ کر رہا ہے دو چیزوں کا ورنہ کہتا ہے قرآن کہ کتابیں لے آؤ پچھلی تو راتم جی ایتونی دی کتاب قبل ہادا او وطارت من علم اے اگر سچے ہو تو کتاب لے کر آؤ یا انبیاء کے آثار علم حدیث لے کر آؤ بھائی یہ بر ثبوت ہے علم حدیث کا الحمدللہ للہ اسی میں حصہ کی وایت ہے یہ وہ آیا ہے جس کے بعد میرا دل بھی واقعی مطمئن ہو گیا تھا کہ قرآن اللہ اور یہ ایک ہی موقع جہاں پر یہ بات ایڈریس ہوئی ہے اس لیے میں کہتا ہوں قرآن پاک کا ایک صفا بھی اگر نکال دینا یہ قرآن پاک پرفیکٹ بک نہیں رہے گی ایک صفا بھی پھاڑ دینا یہ ایک کامل بک نہیں رہے گی اس کا ایک ایک لفظ اہم یہ بھی دیکھ لے گی آئے دیکھ لے گا بھیا یہ نہ ہوتی تو ہم قرآن سے نہیں دکھا سکتے تو اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ سب کچھ قرآن میں رکھا ہوا ہے لیکن یہ بات مولویوں کو نہیں سمجھ آنی اس کی وجہ یہ کہ مولوی جو ہے ان کا کام صرف مسلمانوں کو لڑانا ہے اور ایک دوسرے کا پراپوگنڈا ان کا کام یہ کہ مسلمان کرنا تمہیں, تمہیں ٹی بی ہوگی تمہیں ٹی بی ہوگی تمہیں ٹی بی ہوگی ٹی بی کو ذہن میں رکھ کے اس مسلمان کا علاج کرنا یہ ان کا مقصد نہیں ہے پراپو گنڈا کرنا علاما شاہ ہوا ساروں کی نہیں میں بات کرتا جو اہل حق ہے ان کی جوتوں کی خاک میری آنکھوں کا سرما ان کی بات نہیں میں کر رہا لیکن آیت الحمدللہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا کہ لکھے ہوئے علم کی قدر ہے اور بھائی اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے آج پوری دنیا نے لرن کر لیا دیکھیں ذرا گوگل کے اوپر آپ خرچ کر کے ایک لفظ لکھیں لاکھوں ملینز کی تعداد میں سفے کھل جاتے ہیں لکھی ہوئی فارم میں لوگ کتابیں لکھ لکھ کر چیزوں کو تیو کر رہے ہیں دنیا یہ پریکٹیکل یہ چیز لرن کر لیا ہے کہ علم کو لکھ کر کہت کرو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی پانچ آیات نازل ہوئی تھی یہ بھی امت کا جمع اور عملی سے بات ہو رہے کہ یہی پانچ آیات تھی سور ال کی الانسان من علق تقرا ربک الکرم الدی علم بالقلم وہ ہے اللہ عزت والا جس نے انسان کو قلم کے ذریعے سکھایا قلم کے ذریعے لکھا ہوا عملی تواتر نہیں سرم زبانی کلامی سن سنا کے سننی نہیں لکھ پڑھ کے سننی سن سنا کے سنی نہیں وہ تو سننی ہو جائیں گے پھر پڑھ پڑھ لکھ کر سننی وہ اولا اہل سنت کا منحج اہل سنت پھر نہیں اہل سنت اصحاب الحدیب کا منحج علم الانسان عمالم یا عالم اور انسان کو وہ کچھ سکھا دیا جو کچھ وہ نہیں جانتا تھا قلم کے ذریعے یہ ہے طاقت پن پین کے ذریعے اللہ نے سکھایا ہے الحمدللہ ہمارا بھی جو بیانوں و قرآن علم حدیث ہے وہ قلم کے ذریعے لکھی ہوئی حالت میں ٹرانسفر ہوا ہے اب آتے ہیں ہم کنکلوژ کی طرف پانچ چھ منٹ کے اندر آج کی ہماری گفتگو انشاءاللہ تعالی مکمل ہو جائے گی باقی گفتگو انشاءاللہ شاء اگلی دفعہ کریں گے اب یہ کنکلوڈنگ گفتگو ہے اس حوالے سے کہ یہ سمجھ لیں کہ اب پینڈولم کی دو ایکسٹریم ہیں ایک ایکسٹریم ان لوگوں کی ہے جو ہر حدیث پر چاہے وہ ضعیف الاطناد ہو یا من گھڑت سند والی ہو ابھی اس میں بھی چکر میں پڑ جاتے ہیں کہ یہ حدیث کو ضعیف کہہ دیا میں اسی لیے لفظ استعمال کر رہا ہوں ضعیف الاطناد جس کی سنت نئیپ تو اگر عموم میں کوئی ضعیف حدیث بھی بیان کر لے لفظ تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے بال کی کھال نہیں اتارنی چاہیے تو ضعیف الطناد احادیث اور من گھڑت احادیث جو کتابوں میں آ گئی بلکہ صوفیاء کی کتابوں میں جو قصہ کہانیاں بھی آئیں وہ انشاءاللہ میں اگلی دفعہ بتاؤں گا کہ اگر ان حدیثوں کو اور ان واقعات کو ہم مان لیں تو ہمارا ایمان ہی برباد ہو جائے وہ واضح طور پر قرآن اور حدیث کے خلاف ہے اور آج ہی میرا جملہ آپ یاد رکھیں یہ منکرین حدیث جس طرح ناصویوں کی پیداوار ہیں اور یزیدیوں کے یہ وجہ سے یہ لوگ جو ہیں پروموٹ ہوئے ہیں بالکل اسی طریقے سے یہ جو لوگ ہر من گھڑت واقع اور قصہ کہانی حدیثوں کے اوپر چلتے ہیں یہ بھی سبب بنے ہیں منکرین حدیث بننے کا وہ بے چارے صحیح چیز سے یہ تو واضح قرآن کے خلاف ہے آپ ایسی ایسی حدیثیں بیان کر رہے جو قرآن سے واضح ٹکراتی ہیں ہم بھی مانتے ہیں بھائی جو قرآن سے واضح حدیث ٹکراتی ہو واقعی ٹکراتی ہو آپ کے کہنے پر نا ٹکراتی ہو ہم نہیں مانتے اس کو اچھا اب باندھ لو کہ پراپو جب ہم سہی وہ تو کو اگلی دفعہ چلے گا یہ بھائی امام مسلم اللہ علیہ نے سال پہلے مسلم کے مقدمہ لکھ دیا سو روایتیں اس کے اندر لے کے آئے ہیں وہ صحیح مسلم کا حصہ ہے وہ وہی باتیں کرتے ہیں جو آج ہم کر رہے ہیں اور لوگوں میں کہتے ہیں گمراہ ہو گئے ہیں ضعیف کہتے ہیں تو امام مسلم نے جو کچھ کیا نا وہ میں انشاءاللہ شاء اللہ پورا مقدمہ یہاں بیان کروں گا تو پہلے امام مسلم کو فتح کی زند میں لایا جائے گا محض اللہ تفر اللہ تو ایسی بات نہیں ہے تو یہ کہتے ہیں کہ یہ ضعیف عدیز کی رٹ میں لوگوں کو منکرین حدیث بنا دیا ہے اب جن کو حدیثیں نہیں نا ملتی کتابوں سنت کے منج والے لوگوں کے خلاف اب واضح ہے کہ تمام عدیشوں کے اندر چاہے بخاری اور مسلم ہو یا کوئی اور عدیث ہیں نماز گاہ کی طریقہ ہے اب یہاں اثر یہ تو اس طریقے میں نماز پڑھ رہی ہے جو اس کے خلاف ہے اب ان کو دیسیں نہیں نا ملتی تو یہ کہتے ہیں جی دیکھیں جی یہ ہماری دیشوں کو ضعیف کہہ دیتے ہیں بھائی آپ کی دیشوں کو ہم نے نہیں ضعیف کہا ہوا محدود نے کہا ہوا ہے ہم کون ہوتے ہیں اندیز کہنے والے وہ آج سے بارہ سو سال پہلے لوگ فیصلہ کر گئے ہیں کا جن کو آپ بھی مانتے ہیں تو کہتے ہیں جی انہوں نے ضعیف حدیث ضعیفیز کی رٹ لگا کے لوگوں کو منکرینی عدیت بنا دی ہے یہ ہم پر الزام لگاتے ہیں آہل المنا پر اصحاب العزیز پر جبکہ میرا آپ جملہ یہ یاد رکھیں کہ بیسیکلی انہوں نے لوگوں کو منکرین عزیز بنایا ایسی ایسی منگڑت عزیزیں بیان کی ایسے ایسے قصے کہانی بیان کی جو قرآن سے واضح ٹکرا رہے ہیں کشمیر ماجوب کے اندر صحابہ اور سکر کی بحث کے اندر یہ واقعہ بھی لکھ دیا اور ان کا بھی کیا فصر تفصیل تفریح میں لکھا ہوا ہے پہلے تین سو سال کی تفصیل جس میں یہ من گھڑت روایت لکھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زید بن آدہ کی بیوی آپ کو پسند آ گئی تو اللہ نے زید بن آرسہ کے دل میں اس کی نفرت ڈال دی اور بعد میں حضور نے خود سیدہ زینب کے ساتھ شادی کر لی ماض اللہ صفر اللہ وہ تو صحیح کہتے ہیں قرآن کہہ رہے ہیں نہ نبی السلام کبھی بہتے ہیں نہ کبھی چلے ہیں بخاری اور مسلم کہہ رہی ہے ابو سعید کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کماری لڑکیوں سے زیادہ شرم و تھی تو ہم تو اس کو جوتے کی نوک پہ رکھیں گے اس روایت کو موجود کی اور تفسیر تبری کی تو ان روایتوں نے منکرین حدیث کھڑے کی ہیں صحیح حدیث کا فرق اور زئی حدیث کا فرق اگر یہ لوگ کرتے آتے آج لوگ منکرین حدیث نہ ہو تو ان کی پیداوار اب یہ پینڈولم کی ایک ایکسٹریم ایک ہو گئی منکرین حدیث یہ والے وہ لوگ جو صرف وہ ہر طرح کی حدیث کو ضعیف کس سے کو مانتے ہیں دوسری طرف منکرین حدیث ہے آخری پتا جو پھینکتے ہیں نا جی جس کے اوپر خاموش کرانے کی کوشش کرتے ہیں اہل سننا تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی دی ہاں ادیسیں ہم مانتے ہیں اب الحمد یہ بہت چینج ہو چکے ہیں منکری نے کہتے بھی ہم ادیسے مانتے ہیں لیکن قرآن کے خلاف نہیں ہو سکیں گے سد کے سر اکوں میں آپ کی بات ہم بھی اس قرآن سے زیادہ کسی کتاب کو موسم نہیں سمجھتے الحمدللہ یہ تو ہماری جان ہے ہماری ٹیکسٹ بک ہے لیکن آپ کے کہنے کے اوپر ہم کسی ادیس کو قرآن کے خلاف مان لیں گے اس طریقے پہ تو آپ قرآن کی ہے آپ بھی قرآن کے خلاف نکال کے دکھائیں گے تو تعویل کریں گے ہم ہاں ایسی باطل تعویل نہیں کریں گے جو واضح قرآن کے خلاف مطلب قرآن میں آ گیا علی مدد ثابت کرنے کی کوشش کروں اس میں یادہ جرانی مدد تو ایسی باطل تعویل تو نہیں مانی جائے گی دوسرا ان میں عوام الناس میں ان کے جو علم وہ علمی خانت کیا کرتے ہیں منکرین حدیث کے آدھی سے میان کرتے ہیں آدھی آدھی مقصد کیا ہے لوگوں کو جی سے متنفر کروانا ایک مثال میں اس میں پیش کر دیتا ہوں وہ کہتے ہیں جی صحیح بخاری اور مسلم کی متفق فکر علیہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیض کی حالت میں بھی اپنی بیویوں کے ساتھ مباشرت کرتے تھے وہ کہتے قرآن میں لکھا ہوا ہے سورت البکرا میں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم فرمایا جا رہا ہے کہ جب بیویاں جو ہیں وہ حیض کی حالت میں ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پوری امت کو کہ عورتوں کا جب حیض کے دن ہو پیریڈ ہوں ان سے الگ رہو ان کے ساتھ صحبت نہ کرو الگ سے براد نہیں کہ ان کو گھر سے نکال دو الگ سے مراد ہے صحبت نہیں کرنی وہ کہتے ہیں قرآن کے خلاف ہے ہم ہاں کہتے ہیں کہ جی بالکل قرآن کے خلاف ہے ہم نہیں مانتے لیکن بھائی یہ پوری حدیث تو پڑھیں بدنیتی پر کیوں مبنی ہے آپ کا یہ معاملہ یہ پوری حدیث اس طرح ہے کہ صحیح بخاری اور مسلم میں یہ الفاظ ہے پھر اس کے بعد صحیح داعشیں فرماتی ہیں بخاری اور مسلم دونوں کی متفونی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کبھی بھی اپنی کسی بیوی کے ساتھ حیض کی حالت میں صحبت کرنی ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کو حکم دیتے تھے کہ وہ ناف سے لے کر گٹروں کے نیچے تک ایک مضبوط کپڑے سے آدار باندھ لیں اور پھر باقی جسم کے ساتھ مباشرت کرتے تھے یعنی پریکٹیکلی صحبت نہیں ہوتی تھی وہ جس کو انٹرپورٹ کے ایس ایم نہیں ہوتا تھا صرف اپنے ساتھ لٹاتے تھے اور اس طریقے سے صحبت کرتے تھے کپڑے سے باندھ کر شکر الحمدللہ امہات مہاترمومن پر اللہ کی کورون رحمتے ہوں گے جنہوں نے یہ بات بتا کے مسئلہ حل کر دی حیض کے دنوں پر ہندوانہ رسم اور اس طریقے سے جو غلط نظریات والے لوگ ہیں ان کے پیچھے چلتے ہوئے بیویوں کو نکالنا دیا جائے کہ بیوی پلید ہو گیا بچے کو دودھ نہیں پلا سکتی مجھے بھی کئی بار فون آ رہے ہوتے ہیں اور بھائی مومن کبھی بھی پلید نہیں ہوتا یہ حکمی نجاست ہے حقیقی نہیں ہے حکمی ہے وضو غسل کا ٹوٹ جانا حکمی نجاست ہے مومن کبھی پلید نہیں ہوتا تو نبی السلم حیض کی حالت میں بھی اپنی بیویوں کو سال لٹاتے بلکہ مباشرت کرتے اور مباشرت سے مراد یہ ہے کہ وہ پریکٹیکلی وہ صحبت نہیں صرف باقی جسم کے ساتھ یہ بھی الفاظ میں موجود ہے تو محکل المومنین نے یہاں تک اب مجھے بتایا کتنی بات دھیانتی ہے اس کو کہنا قرآن کے خلاف آپ بات بیان کر اس پہ شیخ زبیر علی زئی صاحب ایک اہل حدیث محقق ہے اور ایک نیوٹرل قسم کے اہل حدیث ہیں انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے صحیح بخاری پر اعتراضات کا تحقیقی جائزہ وہ کتاب اگر آپ مکبہ اسلامیہ کی چھپی بھی لیں تو اس میں کافی زیادہ الحمد للہ موجود ہے علمی اعتبار سے اب آخری ایک اعتراض ہے جو دو تین منٹ میں بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں لیکن وہاں میں سسپنس چھوڑ دوں گا تاکہ اگلی دفعہ بھی ہماری حاضری اتنی ماشاء اللہ تلاد میں ہو اور وہ حدیث ہے وہ کہتے ہیں جی ہم نے حدیثیں بھی مان لی آپ کے کہنے پر حدیثیں تو دو سو سال بعد لکھی گئیں اس کا بھی ان اللہ اگلی دفعہ میں جواب دوں گا کہ دو سو سال بعد لکھی گئیں یا اسی وقت لکھی گئیں تو آپ کے کہنے پہ ہم عزیز مانتے ہیں لیکن ایک عدیض ہے جو ہمارے گلے میں اٹک جاتی ہے وہ صحیح مسلم کتاب الح چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق سات ہزار پانچ سو سات نمبر عدیز کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ میں وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ جس کسی نے تم میں سے قرآن کے علاوہ میری کوئی بھی بات لکھی ہوئی ہے اس کو مٹا دے بس قرآن میری طرف سے لکھے اور کوئی بات میری نہ لکھے یہ صحیح مسلم ہے اس کا جواب کیا ہے انشاءاللہ شاء اللہ اگلی دفعہ یہ سسپینس رہنا چاہیے تو یہ ایک بہت بڑی کڑوی گولی ہے اس کا جواب کیا ہے یہ ابھی تو الحمد ٹھیک ہے ہمارا اتفاق ہے کہ بخاری اور مسلم کی تمام ملک سرد مرفوع مرفو احادیث قطعی الحت ہے اس پر اجماع ہے شاہ ولی اللہ دینوی نے بھی سرجت اللہ البالگاہ میں نقل کیا ہے یہاں پر ہی ہم انشاءاللہ شاء چھوڑتے ہیں اگلی دفعہ ہماری گفتگو ہوگی دوسرے اہم ٹاپک کے اوپر اور وہ کیا تھا ٹاپک کہ ضعیب احادیث اور من گھڑت احادیث کا فتنہ لیکن اس میں میں شروع کروں گا پھر انشاءاللہ شاء تعالیٰ اس حدیث کے جواب سے اور حدیثیں لکھنے کا ثبوت کیا ہے اس زمانے سے اس کے بعد پانچ بڑی مثالیں انشاءاللہ میں دوں گا کہ من گھڑت اور ضعیب احادیث جو حدیث کی کتابوں میں ہے کہ وہ میں حدیثیں آپ کو سناؤں گا آپ تو بس اخبار کہیں گے کہ یہ حدیث نہیں ہو سکتی اور وہ حدیزیں ہماری کتابوں میں اگر ہم صحیح ضحیف کا فرق نہ کریں تو یہ ان لوگوں کے لیے پھکی ہے کہ بئیمان ہو جائے گا جو بندہ ان عدیشوں کو باندھے گا ان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی توہین موجود ہوگی معذ اللہ تقرلہ تو صحیح اور صحیح کا فرق یہ جس کو الزامی جواب کہتے ہیں جس کو پنجابی میں پھکی کہتے ہیں وہ پھر یہ ہوگا پانچ مثالوں سے اس کے بعد ان اللہ تعالیٰ میں صحیح مسلم کا مقدمہ بیان کروں گا ڈیٹیل کے ساتھ اس کا اوور ویو کرواؤں گا پھر ان اللہ تعالیٰ آدیش کی کتابیں ان کا تعارف کہ صحیح حدیث کی کتابیں کون سی ہیں اسی طریقے سے ان اللہ تعالی جن کتابوں پر اتفاق ہے ان کا بھی ان اللہ ان کے مصنفین کا معلقین کا تعارف بھی کروایا جائے گا تو آج یہ حصہ ہمارا مکمل ہوا پہلا حصہ کیا تھا کہ منکرین حدیث کے دلائل کا تحقیقی جائزہ ان کے فتنے کا تحقیقی جائزہ اب دوسرا حصہ ہوگا ضعیف اور من گڑت احادیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ اسی صورت النساء آئے نمبر ایک سو پچاس سے لے کر ایک سو باون تک انشاءاللہ اگلی دفعہ پھر گفتگو ہوگی ایک گھنٹے کی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو ہر بات میں نے کہی ہمارے دلوں میں راست فرمائے اگر کوئی غلط بات میرے منہ سے نکل گئی جذبات میں تو ہمارے دلوں سے معاف کر دے اور ہمیں معاف بھی کر دے میں سے اٹھنے کی دعا اللہم و اللہ الا انت صبح پچھلے ہفتے چودہ اپریل دو بارہ کو صورت النساء کی آیت نمبر ایک سو پچاس سے لے کر ایک سو باون کے تحت تقریباً بیاسی منٹ کی میں نے گفتگو کی تھی طویل خاص کے اعتبار سے وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسولوں میں فرق کرتے ہیں ان پر بحث ہوئی تھی اور طاویل عام کے اعتبار سے اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں منکرین حدیث جو ہیں ان کے دلائل کا تحقیقی جائزہ لیا گیا تھا اور تقریباً پچانوے پرسینٹ گفتگو مکمل ہو چکی ہے اب پانچ پرسینٹ صرف باقی ہے اس میں سے وہ پانچ پرسینٹ جو گفتگو ہے اس کو شروع کرنے سے پہلے پچھلی دفعہ ہماری جو گفتگو تھی ان آیات کی تفسیر میں سب سے کریٹیکل آیت تھی جو طاویل خاص کے اعتبار سے بھی اور طویل عام کے اعتبار سے بھی اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان علیہ السلام فرق کرنے والوں کا رد کرتی ہے اور وہ آیت کی سور علمران آیت نمبر اکتیسم تو فتبی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو پھر میری یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباہ کرو صرف اطاط میں اتباہ کرنی ہے محبت کے ساتھ پیروی کرنی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کاپی کرنا ہے پھر اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا تو اس میں ایک آیت مجھ سے سکپ ہو گئی تھی لیکن وہ ظاہر ہے کہ اس کا معاملہ اس کے بعد ہی آتا ہے جو اس آیت کے تحت قائل ہوگا اس کے لیے وہ آیت ہے اور وہ ہے سورت الاحزاب کی آیت نمبر اکیس بسم اللہ الرحمن الرحیم لقدان تھی رسول اللہ اس وت اللہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے یہ آئے بھی تاویل خاص کے اعتبار سے تو قتال کے بارے میں ہے صورت الحضاب میں غزل خندق کے بارے میں لیکن تاویل عام کے اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے ہر شعبے میں ہمارے لیے رہنما ہے تو آج کا جب لیکچر انشاءاللہ مکمل ہوگا تو یہ ہمارا جو لیکچر نمبر 69 ہے اور پچھلا 68 ان دونوں میں سے دو ٹاپکس کو الگ کر کے انشاءاللہ ہم سے بھی اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ رکھ دیں گے اور وہ ہوگا مسئلہ نمبر پینتیس چونتیس اختلافی مسائل پہلے چٹ چکے ہیں تو اب ہوگا مسئلہ نمبر پینتیس اور وہ ہوگا منکرین حدیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ اور پھر مسئلہ نمبر چھتیس جو آج انشاءاللہ ڈسکس ہونا ہے ڈیٹیل کے ساتھ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 اس کی سر نبی دعود میں جو سند ہے وہ ضعیف ہے لیکن یہ حدیث صحیح ہے کیونکہ اس کی صحیح سند سر ابن ماجہ میں موجود ہے تو اگر کسی حدیث کی صحیح سند مل جائے پھر وہ حدیث صحیح حدیث کہلائے گی اس کی سند کو ضعیف کہا جائے گا لیکن اگر کسی حدیث کی کوئی سند بھی ضعیف صحیح نہ ملے پھر اس حدیث کو بھی ہم ضعیف کہیں گے وہ حدیث تو ہوئی نا تو یہ بات شروع میں کلیئر کر لیں پچھلی دفعہ ہماری گفتگو کنکلوڈ ہوئی تھی اس سسٹین کے اوپر صحیح مسلم میں انٹرنیشنل کے مطابق کتاب و ظہ چیپٹر میں سات ہزار پانچ سو دس جو منکرین حدیث کا آخری پتا ہے جو پھینکتے ہیں احرا پر وہ اس حدیث کو پیش کرتے ہیں کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگوں نے میری طرف سے قرآن کے علاوہ جو کچھ لکھا ہوا ہے اس کو مٹا دو اب یہ حدیث وہ پیش کر کے کہتے ہیں کہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے علاوہ تمام چیزیں جو لکھی ہوئی ہیں ان کو مٹانے کا حکم فرمایا ہے تو بھائیو اس حدیث کا جواب کیا ہے اس حدیث کے تین جواب ہیں جن میں سے میرے نزدیک دو جواب صحیح ہیں ایک کمزور ہے پہلا جواب یہ ہے کہ یہ حدیث بھی آدھی پیش کرتے ہیں منکرین حدیث اپنی عادت کے مطابق یہ پوری حدیث آگے بھی چلتی ہے کہ تم نے جو کچھ قرآن کے علاوہ میری طرف سے لکھ رکھا ہے اس کو مٹا دو البتہ مجھ سے حدیث بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں لیکن جس نے کوئی ایسی بات میری طرف منسوخ کی جو میں نے ارشاد نہیں فرمائی تو ایسا شخص اپنا مقام جو دے دیکھے وہ ریاض بلّہ تعالیٰ یہ ہے وہ پوری حدیث صحیح مسلم کتاب الزہد زحد سات ہزار پانچ سو دس نمبر حدیث انٹرنیشنل نمبری کے مطابق تو اس حدیث میں اس چیز کی اجازت بھی مل گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث زبانی بیان کی جا سکتی ہے اتنا حصہ تو ثابت ہو گیا اب رہا معاملہ کہ قرآن کے علاوہ لکھنے کی ممانعت تو اس میں چند محققین اس طرف یہ ہیں کہ یہ حدیث منسوخ ہے ان احادیث से جن میں اجازت مل گئی احادیث لکھنے کی لیکن یہ جواب بہت کمزور ہے تیسرا جواب جو میرے نزدیک سب سے مضبوط جواب ہے وہ یہ ہے کہ یہ حکم ان مخصوص صحافہ اکرام علی امردوان کے لیے تھا جو کاتب وہی تھی ان کی تو پرٹیکولر ڈیوٹی لگی ہوئی تھی قرآن پاک لکھنے پہ اب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتی باتیں بھی ساتھ لکھتے تو قرآن اور حدیث گٹ مڑ ہو جاتے جس طرح کہ اس وقت انجیل ہمارے سامنے موجود ہے ٹیمپرڈ فارم میں آپ کو یہ پتہ ہے جو اس وقت نیو ٹیسٹیمنٹ انجیل ہے اس میں صرف اللہ تعالیٰ کی آیات نہیں ہے بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی احادیث بھی موجود ہے یہ مکسچر ہے وہ ٹیمپرڈ فارم میں وہ الگ بات بیچ میں ٹھیک باتیں بھی ہیں کچھ لیکن یہ مکسچر ہے عیسا علیہ السلام کو جو وحی دی گئی انجیل اور ان کی احادیث یہی معاملہ پھر قرآن کے ساتھ ہو جاتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا اور یہ پرٹیکولر منع کیا ہے اصل میں کادبی نے وہی کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی لکھا کرتے تھے باقی جہاں تک معاملہ ہے حدیث لکھنے کا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث لکھنے کی نہ صرف اجازت دی بلکہ حکم بھی فرمایا اور وہ ثبوت ہے یہ پورا چیپٹر صحیح بخاری کے اندر کتاب العلم چیپٹر میں ایک پورا باب ہے جس کا نام ہے علم کی بات لکھنے کا بیان جو میں نے پچھلی دفعہ بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے قلم کے ذریعے الرزی بالقلم پین کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے علم سکھایا انسانوں کو تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس وقت اس فتنے کو فورسی کر لیا تھا اس وقت بھی یہ باتیں شروع ہو گئی تھیں کہ یہ حدیث تو دو سو سال بعد لکھی رہ جا ہیں آج بھی لوگ بات کرتے ہیں تو بھائیو یہ وہم اپنے دماغ سے نکال دیں احادیث دو سو سال بعد لکھی نہیں گئی دو سو سال کے بعد کمپائل ہوئی ہیں کولیکٹ ہوئی ہیں لکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں گئی ہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے دو سو سال کے بعد تمام صحاب کرام کا نالج ایک جگہ اکٹھا کرنے کی کوشش کی کمپائل کیا اس کو کلیکٹ کیا اس میں یہ بھی تھا کہ کچھ سن دن زبانی بھی چل رہی تھی اور کچھ لکھی ہوئی شکل میں بھی انشاءاللہ شاء اللہ آگے آ جائے گی ڈیٹیل تو تین احادیث کتاب العلم چیپٹر میں جو باب ہے علم کی بات لکھنے کا بیان صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 111 نمبر حدیث سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کوئی خاص بات بھی ارشاد فرمائی ہے جو باقیوں کو نہ فرمائی ہو تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے کوئی خاص بات نہیں سیکھی سوائے قرآن کے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو سکھایا البتہ جو فہن ہے قرآن کا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا اور اس کے علاوہ کچھ باتیں ہیں وہ دیت اور قیدیوں کی رہائی سے متعلق کوئی اگر شخص کسی کو قتل کر دے تو اس کے جو حکام ہیں اور اس میں ایک بات آپ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ایڈ کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بات اشاعت فرمائی کہ اگر مسلمان کسی کافر کو قتل کر دے تو کافر کے بدلے میں مسلمان قتل نہیں ہوگا بلکہ دیے تھے گا کہ ساتھ نہیں ہوگا اس کا دیت ہوگی تو یہ ایک حدیث سیدنا علی سے لے کر آئے ہیں امام بخاری رحمتہ اللہ نے اس چیپٹر میں دوسری حدیث 112 سو بارہ نمبر سعیدنا ابو برحران بھی تعالیٰ سے بڑی طویل حدیث ہے جس میں یہ الفاظ بھی ہے کہ فتح مکہ والے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل آخری ایام کی یہ بات ہو رہی ہے اور اس خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں کچھ اور باتیں ارشاد فرمائی دو خاص باتیں ارشاد فرمائیں ایک بات یہ کہ مکہ حرم اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مقتول کے جو برا تھا ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ حق دیا ہے کہ وہ چاہیں تو قسط لے لیں یعنی قتل کے بدلے قتل یا دیت لے لیں تو ایک صحابی وہاں کھڑے ہوئے جن کا نام صحیح بخاری میں تو موجود نہیں لیکن باقی احادیث کی کتابوں میں ہے ابو شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو باتیں ارشاد فرمائی ہیں یہ مجھے لکھ دے میں اپنی قوم میں جا کے بتاؤں گا یہ باتیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لیے یہ باتیں لکھ دی جائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی مبارک باتوں کو لکھوایا تیسری حدیث صحیح بخاری میں ہی 113 نمبر کہ سیدنا ابو ہریرا رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام علی امردوان میں سے کسی کے پاس مجھ سے زیادہ احادیث نہیں ہے سوائے عبداللہ بن عمر بن آس رضی اللہ تعالیٰ کے. کیوں کہ میں احادیث کو زبانی یاد رکھتا ہوں اور وہ لکھ لیتے ہیں وہ پڑھے لکھے آدمی تھے کافی انٹلیکچل تھے سمجھدار تھے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث لکھ لیا کرتے تھے تو سیدنا ابو مریرا کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ کے اس کے علاوہ کسی شخص کے پاس مجھ سے زیادہ احادیث نہیں ہے ان کے پاس اس لیے ہے کہ وہ لکھ لیتے تو یہ بھی ثبوت ہے احادیث لکھنے کا بلکہ انہی صحابی کے بارے میں صحیح سرحد کے ساتھ انٹرنیشنل کے مطابق نمبر حدیث ہے کتاب العینٹر میں وہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو لکھ لیا کرتا تھا تو میرے ساتھ جو باقی صحابہ اکرام علی رضوان تھے انہوں نے مجھے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہی تو ہے بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے کی حالت میں ہوتے ہیں بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی کے موڈ میں ہوتے ہیں تو تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام باتیں نہ لکھا کرو تو وہ کہتے ہیں میں نے لکھنا بند کر دیا پھر بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تذکرہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری باتیں لکھا کرو اللہ کی قسم اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے اس زبان سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہے خوشی کے عالم میں ہو یا غم کے عالم میں ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے حق نکلا کرتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عبداللہ بن عمر بن آس کو احادیث لکھنے کی اجازت بھی دے دی اور بلکہ پریکٹیکل ثبوت جو ڈاکٹر حمید اللہ صاحب ہیں رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اسلامی مفکر فوت ہو چکے فرانس میں انہوں نے بہت زیادہ دعوت و تبلیغ کا کام کیا پچانوے سال کی عمر میں دو تین میں ان کی ڈیتھ ہوئی تو انہوں نے جو جرمنی کا شہر ہے برلن اس کے میوزیم سے ایک صحیفہ جو ہے وہ انہوں نے وہاں سے نکالا بہت پرانا صحیفہ تھا اور وہ سیدنا ابو ہریرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو شاگرد تھے مشہور تعبیر حمام بن منبح رضی اللہ تعالی عنہ المتوفا ایک سو دو نچی ایک سو انتالیس احادیث کا مجموعہ انہوں نے وہاں سے ایکسپلور کیا پھر اس کو انہوں نے بعد میں چھپوایا اب وہ مکتبہ قرآنیات نے مکمل تقریر کے ساتھ شائع کر دیا ہے اس میں جو ایک سو انتالیس احادیث ہیں تقریبا ساری ہی متفق انہوں نے احادیث ہیں جو بخاری اور مسلم میں بھی موجود ہیں تو یہ قلمی نسخہ بھی اس پر گواہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سیاب اکرام امردوان کے شاگردوں نے ان سے احادیث لکھی اسی طریقے سے ایک اور بہت بڑا ثبوت پریکٹیکل عملی تباتر کو یہ لوگ بہت مانتے ہیں تو عملی تباتر ہے کہ اس وقت جو تو کافی میوزیم ہے استنبول کے اندر ترکی کے اندر وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک خطوط ابھی بھی رکھے ہوئے ہیں کیسر روم کے نام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا تھا وہ خط بھی موجود ہے اور وہ خط اب تو بہت آسان طریقہ ہے ریڈیو ایکٹیو جو ہے وہ پروسیجر کے تحت کسی بھی چیز کی لائف فائڈ کی جا سکتی ہے یہ کتنے ہزار سال ایون لاکھوں سال پرانی زندگی بھی آپ ڈسکور کر سکتے ہیں اس میتھڈ کے ذریعے تو وہ نسخہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خود لکھوایا ہوا ہے اس میں جو کیسرے روم کے نام خط لکھا گیا سیم وہی الفاظ صحیح بخاری کے اندر بھی موجود یہ بہت بڑا ثبوت ہے کہ بڑے علمی طریقے سے ایک پوری سائنس کے ذریعے یہ نالج آگے ٹرانسفر ہوا ہے اب آخری اہم ترین مسئلہ اس کانٹیکسٹ میں یہ ہے جو منکرین حدیث اٹھاتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اہل سنت اور اہل تشیعوں کا جو اختلاف ہے پھر آپ احدیث کا کیا کریں گے ان کی حدیث لیں گے یا اہل سنت کی لیں گے اب یہ باتیں ذرا تھوڑی تسلی کے ساتھ دل گردے کے ساتھ سننے والی ہیں بات یہ بھائیوں کہ اگر مجموعہ البحرین اکٹھا کیا جائے یعنی اہل سننا اور اہل اہل جو تشہیوں ہیں ان کی احادیث کو اکٹھا کیا جائے تو نائنٹی پرسینٹ احادیث اخلاقیات کے اوپر فضائل کے اوپر معاملات کے اندر بالکل سیم ہے ان میں بیس کا بھی فرق نہیں صرف دس فیصد پہ اختلاف ہے اختلاب کو روپا میں دیکھ لیں گے نا پہلے جو کامن ٹرمز ہیں جو سورہ سوریہ المران کی آیت نمبر چونسٹھ ہے یا کل اے اہلِ کتاب او اس ایک بات پر ہم اکٹھے ہو جائیں جو تم میں اور ہم نے کامن ہے اللہ نا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں او بھائیوں اگر یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنے ساتھ ملایا جا سکتا ہے کامن ٹرمز پہ تو اہل تو پھر بھی اہل قبلہ ہیں اہل کلمہ ہیں مسلمان بھائی ہیں طویل کی جو غلطی لگی ان کی صلاح کرنی چاہیے تو کامن ٹرمس پہ اگر آئے تو نائنٹی پرسنٹ احادیث ایک جاتی ہے اور یہ جو نماز کا بھی اختلاف نگر ہوا ہے اس میں بھی اگر دیکھا جائے تو مین ارکان ایک جیسے ہیں پانچوں نمازوں کے اوقات ایک جیسے ہیں اہل تشہیوں کے نزدیک زہر اور اصد اور مغرب اور رشا ان کو جمع کرنا جائز ہے افضل ان کے میں نزدیک نہیں ہے افضل یہی ہے کہ پانچوں وقت الگ سے نماز پڑھی جائے ہم بھی یہی کہتے ہیں اور ہمارے نزدیک بھی کبھی کبھار جمع کرنا چاہے ہے صحیح مسلم میں اوپر تلے چار عزیزیں موجود ہیں اس پر کوئی اصطلاح نہیں اب یہ لگا بات ہے کہ انہوں نے ضد لگا لی ہے کہ ہم نے پڑھنی ہے ہمیشہ کٹھی ہیں اور ہم نے ضد لگا لی ہے کہ ہم نے ہمیشہ ہی علاج کر کے پڑھنی ہے تو یہ وہ بہیم بہین ہم چل رہے ہیں کسی طریقے سے نماز کے جو مین ارکان ہیں وہ بھی ایک جیسے بین ارکان تین ہیں نماز کے قیام رکو اور سجدم وہ سارے اکٹھے ہی کرتے ہیں نمازوں کی رکھتے ایک ہیں فجر کے دو فرض زور کے چار فرض اثر کے چار مغرب کے تین عشاء کے چار اہل تشیعوں کے ہاں بھی اہل سنت کے ہاں بھی باقی رہ گیا ہاتھ باندھنے اور چھوڑنے کا مسئلہ رف الحدین وہ بھی کرتے ہیں ہمارے نزدیک بھی صحیح بخاری اور مسلم میں نماز کا طریقہ رف الدین کے ساتھ ہے رقو میں جاتے وقت بھی رقو سے اٹھتے وقت وہ ایک اور ایڈ کرتے ہیں سجدوں کے درمیان وہ بھی کئی تعبین سے ثابت ہے یہ ہے معاملے فروئی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 انڈیگوس ہونی چاہیے متنازع نہ ہو اور ڈیزائڈ مانا نہ ہو استم نہ ہو ڈائریکٹ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سعیدنا وکر جی کو اپنا وسیع بنایا بالکل اسی طریقے سے میں اہل تشہیہ کو بھی یہ چیلنج کرتا ہوں پورے وسوخ کے ساتھ کہ وہ اپنے اصول محدثین پر اپنی کتابوں سے انڈیگوس حدیث دکھا دے کہ سیدنا علی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وسیع بنایا ہو انڈیگوس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 صحیح مسلم میں اوپر تلے چار حدیث ہے کتاب الفضائل چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبری کے مطابق چھ 6226 دو 6228 اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجت الباع سے واپسی پر خوم نامی گاؤں پر قیام کرتے ہوئے خطبہ دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے لوگ آگاہ ہو جاؤ میں بھی ایک انسان ہوں قریب ہے کہ اللہ کا کافر یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں میں اپنے بعد تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں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 اور اسی میں میرا وہ ڈھائی گھنٹے کا ایکسکلوسو ایکسپلوسو لیکچر جس کو کہنا چاہیے دا حسینیت اور جزیدیت کا تحقیقی جائزہ ہمارے اہل سنت پاور ڈاٹ کام کے اوپر وہ رکھا ہوا ہے اب وزیر خون پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو پکڑنے کا کہا اہل بیت کے احترام کا کہا اور یہ بات بھی ٹھیک ہے سعید کے ساتھ اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہے کہ سیدنا علی کا ہاتھ پکڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزیر خون پر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 وزیر خون پہ تو صرف اہل شام اور اہل مدینہ رہ گئے تھے اور انہیں ظالم شامیوں نے ہی ظلم کرنا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ڈرایا کہ دیکھنا اور یہی وہ شامی ہے ظالم جو صفین میں سعیدنہ علی کے مقابلے پر بغاوت کی جن لوگوں نے اور بعد میں سعیدنہ حسین کے ساتھ بھی ظلم کیا تو یہ اہل شام کو اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا تھا ورنہ جو صحیح مسلم میں دو ہزار نو سو پچاس نمبر حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر مطابق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 اور سنت اور حدیث کو ماننا دراصل کتاب اللہ ہی کو ماننا ہے پچھلے 82 منٹ یہی تو میں نے ثابت کیا ہے قرآن ہی نے سنت کی طرف گائڈ کیا تو حجرت الوداع پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وسیع قرآن کو فرمایا لہذا یہ معاملہ بھی انشاءاللہ کنکلوڈ ہو جائے گا اور یہ بات آج ہمیں سمجھ آ چکی ہے گیارہ سپتمبر 2001 کے بعد ٹوئن ٹاور کا جو اٹیک ہوا پلین ٹروتھ میگزین امریکہ کا اس کے فگرز ہیں چونتیس ہزار امیرکن نے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 سمجھے کہ متنازعہ مسئلہ تھا کنفلکٹنگ ایشوز کو میں نے بڑے احسن طریقے سے اس معاملے میں ریزالو کر دیا یہاں میں ضروری سمجھتا ہوں کہ دو لیکچرز ہمارے علی سنت پاک ڈاٹ کام پر رکھے ہوئے ایک ہے امام الانبیاء کی دعوت قرآن دو گھنٹے کا ایکسکلوسولی قرآن پاک کی اہمیت اور پچاس آیات سے قرآن کی دعوت کا خلاصہ اور دوسرا ہے اللہ کون ہے سوا گھنٹے کا